ہو انه گم تیل يوحى مہو شدید بھومی ہوتی وہ بل او پل ن فد نو سین او ادنا پؤلا تم رو بلف مو ہوم کار سولہ حبیب اللہ صلی اللہ سلئی قیا رسول الله وصنم عليه كايا هدي والله وسعدا دادا خودش ہر بتاب ہے کس میں اس گری کا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 ya uh -huh. ہم اب گینے الله لا اله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا سيدنا محمد ما أرسله بالحفظ بشيرا ونظيرا أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرديد بسم الله الرحمن وَالَّذِينَ يَنَاجُونَكَ فِي الظُّلُمَاتِ نُورٌ لَّهُمْ رَبِّهِم مُّسْتَجِيبٌ وَالضِّيَاءُ مَا سَبَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا وَنَصَرَتْ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ فهو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن وجود والكرم یادیارسو يا یا رسول وارنا آلکا و سوی يا شبی پلان و پانک کی حمد و الفن اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ ہل علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ادھر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران میں اضلاع دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم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 محفل کی آج یہ آٹھویں نشست ہے گزشتہ نشست نے میں نے حضرت سیدنا ابو بکر سے رضی ربی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود پر حصول برکت کے لیے کوئی گفتگو کی تھی آج بھی یہی ہے کہ خلف راشدین میں سے جو دو شخصیتیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجود کریم ان کی ذات پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے لیکن جس طرح کے حالات ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے یہ آپ کے سامنے ہیں میں اس لیے کوشش یہ کرتا ہوں کہ گھنٹا سوا گھنٹا اس کے اندر گفتگو مکمل ہو جائے لیکن یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں سب گوشوں پر کوئی بھی مقرر کوئی بھی خطیب تقریب نہیں کر سکتا اس کے لیے بہت وقت چاہیے اور بہت تفصیل طلب باتیں اس میں جاننے سیکھنے اور سمجھنے کی ہوتی آئیے آج ہم گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے خلیفہ سوم حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مسود پر تقریباً سالے گیارہ بج چکے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک بجے کے اندر اندر میں دونوں شخصیتوں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی پر گفتگو حضول برکت کے لیے کر رہا ہوں باباز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے صلی اللہ علیہ نبی ظلم میں یہ واج ہی واسطہ بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام ہون علیک یا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یہ معلوماتی باتیں ہیں پہلے میں اسے بیان کیے دیتا وہیں میں رکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دور جہلیت میں بھی عثمان ہی تھا جہاں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا تو حضور کریم علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کے ناموں کو تبدیل کیا لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالم کے نام کو حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام نے تبدیل نہیں کیا حضرت عثمان غنی کی دو کنیتیں ایک ابو امر ہے اور دوسری علامہ اللہ علامہ رحمت اللہ تعالی نے تاریخ الفا میں ایک جگہ پر لکھا کہ جہلیت میں آپ کی کنیت ابو امر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا اور رسول کریم علیہ سلاۃ وسلام کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی انہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو ان کے پتن اخبر سے ایک شہزادے ایک صاحبزادے اس دنیا میں تشریف لائے کہ جن کا نام عبداللہ رکھا گیا تو اب حضرت عثمان غنی کی کنیت ابو امر ختم ہو گئی اور اب آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی عام الفیل کے چھ سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی پیدائش مک کے شریف میں ہوتی ہے پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نصف حضور کریم علیہ صلاح وسلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے آپ کے والد کا نام افوان تھا اور مکہ شریف کے بڑے تاجر حضرات میں آپ کا نام تھا اکثر تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جایا کرتے تھے اور بہت سا منافع ان کو اپنے مال میں حاصل ہوتا ایک موقع پر شام کے ساحلی علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر افغان کا انتقال ہوتا ہے والد محترمہ کا نام اروا بن کے ہے اور یہ حضور کریم علیہ سلاۃ وسلام کی پھوپی کی بیٹی تھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک رشتے میں حضور کریم علیہ السلام کی پھوپی کی بیٹی کے بیٹے بھی ہوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ سال مسند اقتدار پر متمکن رہے پینتیس ہجری ماہر ذی کے ایام تشریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور اٹھارہ ذی اس وقت تاریخی اسلامی اس وقت آپ کی عمر شریفہ بعض مورفین نے کہا کہ اکیاسی سال تھی اور خاص نے کہا کہ بیاسی سال تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت الوقی میں حش کوکب کے مقام پر رکھا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ظلم الر ہے اور ظلم الر کے معنی ہے دو نور والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظلم الر کیوں کہا جاتا تھا اس کی ایک وجہ تو ہم سارے لوگوں کے سہن میں موجود ہے لیکن میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے چند اور وجوہات بیان کر دیتا اگر اس کو آپ نے دیکھنا ہو تو امام جلادین سیو کی کتاب تاریخ الحلفا کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ امام جلادین سیو کی رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو ظلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ ہجرت فرمائی ایک مرتبہ مک شریف سے حفشہ کی طرف اور دوسری بار مکہ شریف سے مدین شریف کی طرف تو دو ہجرتیں آپ نے کی اس وجہ سے آپ کو ظلم کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عالن نے دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی اس وجہ سے آپ کو ظلم و کہا جاتا ہے بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو دو مرتبہ آپ کے نور کی تجلی فرمائی جائے گی اس وجہ سے آپ کو ظلم و رنگ کہا جاتا بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی جب جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہوں گے تو آپ پر دو مرتبہ تجلی نور فرمائی جائے گی اس وجہ سے آپ کو ظلم کہا جاتا ہے بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی کی یہ خوبی تھی کہ حضرت عثمان غنی وطر کی نماز میں پورا قرآن مجید و قرتان حمید ختم کر لیا کرتے تھے تو ایک تو قرآن نور ہے دوسرا نماز وطر نور ہے عثمان نے دو نور اپنی ذات میں جمع کر لیے تھے اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ظلم کہا جاتا کسی نے حضرت کے مولا علی سے پوچھا اے علی یہ فرمائیے کہ عثمان کو ظلم رنگ کیوں کہا جاتا تھا تو آپ نے فرمایا عثمان صرف زمین والوں میں ظلم رین کے نام سے مشہور نہیں ہیں بلکہ آسمان کے سارے فرشتے آپ کو ظلم رین کے نام سے جانتے اور ظلم کے نام سے آپ مشہور ہیں یہ ساری وجہ تاریخ الغلفا کے اندر امام سیوٹی علیہ رحمان نے لکھی ہیں لیکن سو باتوں کی ایک بات اور وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ سلاطلام کی دو شہزادیاں یکے بعد کی گرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ظلم کہا جاتا ہے یعنی دو نور والے آپ کو کہا جاتا ہے اور سارے صحابہ کرام حضرت عثمان کو ظلم کہتے تھے ابو بکر صدیق آپ کو ظلم کہتے تھے فاروق اعظم آپ کو ظلم رعن کیسے تھے حضرت مول علی آپ کو ظلم کہتے تھے حضرت ابو حریرہ آپ کو ظلم رین کیسے تھے ان کے بعد صابعین کے اندر سب نے آپ کو ظلم رین کہا ان کے بعد اولیا کرام کی جماعت میں آ جائیے حضور غوث آزم نے آپ کو ضم نورین کہا خواجہ غریب نواز نے آپ کو ضم نورین کہا تو ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے یہ عقیدہ چودہ سو سال پہلے کا ہے یہ عقیدہ احمد رضا کا فادر بریلوی کا نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ سارے صحابہ کرام کا تھا کہ تیری نزل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ظلم رین جوڑا نور کا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو ظلم رین کہنے کی وجوہات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خد و حال کیسا تھا جسم مبارکہ کیسا تھا ہولی مبارکہ کیسا تھا اس پر بھی موسیقین نے گفتگو کی ہے میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانی کے بہت ہی خوبصورت سے انسان تھے آپ کی جل مبارکہ انتہائی نرم تھی رنگ مبارکہ میں سفیدی کے ساتھ ساتھ سر کی نمایاں تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے رخسار یہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ہلکے گھومڑیالے تھے اور انتہائی گھنے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ریش مبارکہ انتہائی خوبصورت تھی اور کشادہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جسم ناز کی ہڈیاں مورحین کہتے ہیں کہ کافی چوڑی تھی حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے مبارکہ پھیلے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈیاں گوش سے پر تھیں ہاتھ مبارک موزونیت کے ساتھ طویل تھے داڑھی شریف بہت گھنی تھی دانت آپ کے بہت زیادہ خوبصورت تھے آپ سر کے بالوں میں مہندی لگایا کرتے تھے اور کن پٹیوں کے بال آپ کی کانوں کی لو کو بوسے دیا کرتے تھے ابن ہضم ماضی نے کہا کہ میں نے عرب کے مردوں کو بھی دیکھا میں نے عرب کی عورتوں کو بھی دیکھا پورے عربستان میں پیارے مصطفیٰ کے بعد اگر میں نے کسی کو خوبصورت دیکھا تو وہ عثمان کو دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو بہت زیادہ خوبصورت تھے اللہ اکبر جب حضرت عثمان غنی کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جوڑی زمین پر اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت جوڑی تھی چنانچہ حضرت عثامہ بن ضائع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ صلاح سلام کے پاس گوشت کا پیالہ آیا یعنی کسی غلام نے کسی چاہنے والے نے گوشت پیالے میں رکھ کے بھیجا تو حضور کریم الصلاط والسلام نے مجھے بلایا بلانے کے بعد فرمایا اسامہ یہ گوش میری بیٹی رقیہ کے یہاں لے جاؤ عثمان کے گھر میں لے جاؤ تو حضرت اسامہ ابن زیر وہ پیالہ لے کے پہنچتے ہیں دروازے پر اجازت لیتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ واقعہ آئے حجاب سے پہلے کا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اعتراض کرے اس کا جواب علماء کے نے یہ دیا کہ یہ واقعہ آئے سے حجاب سے پہلے کا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اب حضرت عثمہ ابن زید گوشت سے پڑھا ہوا پیالہ لے کر کے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں گھر میں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت عثمہ ببن زید نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ یہ دونوں برابر برابر بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت عثمہ ابن زید کبھی حضرت عثمان غنی کے چہرۂ ناخ کو دیکھتے اور کبھی حضرت روپیہ کے چہرے ناخ کو دیکھتے اس کے بعد پیالہ پیش کیا کہ یہ آقا کریم علیہ صلاح والسلام نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حضور کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اللہ اکبر حضور کریم علیہ صلاۃ والسلام کو جب اطلاع ہوئی کہ عثمہ ابن زید گوشت کا پیالہ آلہ دے کے آ گئے ہیں تو حضور کریم علیہ صلاۃ والسلام نے عثامہ کو بلایا فرمایا اسامہ ادھر آؤ عثمان کے گھر گئے تھے جی ہاں گیا تھا گوشت کا پیادہ دے دیا جی ہاں دے دیا جب تم گئے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں ایک جگہ برابر برابر بیٹھے تھے فرمایا تم نے انہیں دیکھا جی ہاں میں نے انہیں دیکھا فرمایا یہ بتاؤ اسامہ کیا اس زمین پر ان سے زیادہ خوبصورت جوڑا تم نے دیکھا حضرت جوسام کرتے ہیں یا رسول اللہ واللہ زمین پر میں نے ان سے زیادہ خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا اللہ اکبر تو غور فرمائیے کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ یہ جوڑا انتہائی خوبصورت اور حسین جوڑا تھا ابن عدیم ایک جگہ پر حضرت ام المین عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا فرماتی ہے کہ جب حضور کریم علی علیہ صلاح السلام اپنی شہزادی حضرت ام نے کا کر نکاح حضرت عثمان غنی سے کرنے لگے تو حضور کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس شخصیت کے ساتھ میں تمہارا نکاح کروا ہوں وہ تمہارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم سے اور تمہارے والد محمد الرسول اللہ سے بہت زیادہ مشابعت رکھتے ہیں بہت زیادہ مشابیت رکھتے ہیں مجھے بتائیے تو صحیح جن کا چہرے ناز میں حضرت ابراہیم کی جھلک دکھائی دیتی ہو جن کے چہرے ناز میں پیارے مصطفیٰ کی جھلک دکھائی دیتی ہو بھلا ان سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ کسی اور کا ہو سکتا ہے اللہ اکبر یہ شان ہے حضرت سعید نہ عثمان کنی ربی کی اب تاریخ کے حوالے سے ایک بات ارض کرتا ہوا میں آگے بڑھتا ہوں عرب قبائل کی جو پوری تقسیم تھی مورفین کہتے ہیں اس تقسیم کے اعتبار سے آپ کا تعلق خاندان بنو کو میت رکھا ذہن رکھیے گا جس وقت میں دور جہلیت کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو جو بات سامنے آتی ہے جو معودین نے لکھی ہے کہ سیاسی اقتدار اور سیاسی اثر و رسوخ کے حوالے سے اور مضبوط بزنس کے حوالے سے بنو امیہ کو دور جاہلیت میں بڑی جو ہے رسپیکٹ دی جاتی تھی اور بڑی قدر و منزلت اس خاندان کی تھی لیکن یاد رکھیے گا سیاسی اقتدار اور سیاسی اثر و رسوخ کی جہاں بے شمار خوبیاں ہوتی ہے دولت مند بن جانے کی جہاں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں وہاں سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر غرور و تکبر کسی نہ کسی دروازے سے داخل ہو جاتا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ دور جالیت میں جب ہم بنو امیہ کو دیکھتے ہیں تو یہ خاندانی بنو امیہ غرور و تکبر کے اندر گندا ہوا تھا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے معمولی سے معمولی بات پر مد مقابل کو قتل تک کر دیا کرتے تھے گویا کے اس دور کے اندر جب ہم دیکھیں اس خون کی تاریخ میں اس جہالت کی تاریخ میں اس ظلم و بربیت کی تاریخ میں تو ہمیں حضرت عثمان غنی کے نام سے اس دور کے اندر ایک ہیرہ جگمگاتا ہوا دکھائی دیتا حضرت سیرنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دور جہلیت میں نہ تو کبھی شراب پی نہ خود پرستی کی نہ ذنا کیا نہ بدکاری کی ایک نیک انسان تھے لیکن پھر بھی آپ رول و ہدایت کی روشنی کے منتظر تھے لیکن ابھی حضور کریم علیہ صلاح سلام نے دین اسلام کا کام شروع نہیں کیا تھا جیسے ہی حضور کریم علیہ صلاح السلام نے دین اسلام کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے حضور کریم علیہ صلاح السلام کی دعوت پر جس شخص نے نبے کہا وہ حضرت یبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسود ہے کہ حضرت یبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام کی روشنی کو اپنے دل میں بسایا اللہ اکبر پھر میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جس چیز پر حضرت یبوبکر صدیق کا اثر تھا حضرت ابو بکر صدیق نے اسے دعوت اسلام دی اور بے شمار لوگوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا انہی شخصیتوں میں ایک شخصیت حضرت سعیدنا عثمان ثنی رضی اللہ تعالیوں کی ذات مسعود بھی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے یہ پت پرستانہ نقطۂ نظر سے نفرت کرتے ہیں اور انہوں نے دور جالیت میں کوئی برا کام نہیں کیا ہے تو ابو بکر صدیقی ان کے پاس آئے بعض موزین نے لکھا یہ دونوں حضرات تاجر تھے تو حضرت ابو بکر کی اور حضرت عثمان غنی کی اس حوالے سے بھی بڑی گہری دوستی تھی اور اس وقت حضرت عثمان کی عمر جو ہے وہ چونتیس سال تھی حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے اور آم کے کہنے لگ گئے آئے عثمان میں جانتا ہوں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے خدا کی مار پر حاصل ہو جائے تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں میرے پاس ایک ذریعہ ایسا ہے کہ جب تم ان کا دامن تھام لوگے تو یقیناً تم خدا تک پہنچ جاؤ گے عثمان نے پوچھا وہ شخصیت کون ہے کہا وہ میرے پیارے آقا مصطبہ کریم علیہ سلاۃ و سلام ہے اگر تم دامن رسول کو تھام لو گے تو تمہیں خدا کی مارفت حاصل ہو جائے گی چلو کب تک یہ زندگی گزارو گے آؤ میں تمہیں حضور کی خدمت میں لے کے چلتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت سید نابو بکر فطیق ربی اللہ تعالیٰ کو تیار کرتے ہیں دو افراد پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ حضور کریم علیہ صلاحلام کی بارگاہ مقدسہ میں پہنچتا ہے اس نے اس کے کہ اس وقت حضور کریم علیہ سلاطلام وہاں پر موجود نہیں تھے بلکہ کسی کام سے تشریف لے گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد حضور کریم علیہ السلام آئے تو حضور کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو تو بیٹھے ہوئے دیکھا ہی دیکھا جب ان کے ساتھ عثمان کو دیکھا تو حضور نے بڑے ساری جملے ساتھ فرمائے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اے عثمان میں نے تیرے لیے جنت اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے عثمان میں نے تیرے لیے جنت اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے جلدی کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ بڑے سادہ سادہ سے تھے ان میں کوئی تسن نہیں تھا ان میں کوئی دکھاوا نہیں تھا ان میں کوئی بناوٹ نہیں تھی وہ کلمات میرے قانون کی دنیا کو منور کرتے ہوئے میرے دل کی دنیا میں پہنچتے ہیں ایک عجیب انقلاب پپا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان کیجئے اور مجھے قید کیجئے اللہ اکبر دوستوں یاد رکھیے گا کہ جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے یہ دور ظاہر پرستی کا دور ہے یہ دور دولت پرستی کا دور ہے اور ذہن میں رکھیے گا ماسیت پرستی کا ظالمانہ حملہ کسی تہذیب کسی تمدن اور کسی کلچر پہ یہ ہوتا ہے کہ ماسیت پرستی معاشرے سے نسبتوں کی قدر کو ختم کر دیتی ہے لوگ ریشنلزم کے ریشنلزم کے جو ہے بعض لوگ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ریشنلزم کے پتوں کو نے لگ جاتے ہیں یاد رکھیے گا اسلام نے ہر قسم کی پوچھ پرستی کی مدومت کی تھی پیارے مستفی کی ذات سے جو نسبتوں کا تھا اس کی قدر کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے ہاں کسی نے ان نسبتوں کی قدر کی ہو یا نہ کی ہو پیارے مصطفیٰ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے ان نسبتوں کی قدر کی ہے حضرت عثمان نے جب اپنا ہاتھ پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا تو حضرت عثمان سے جب کوئی ہاتھ ملانے آتا تو حضرت عث بتاؤ کہ تمہارا وضو ہے یا نہیں وہ کہتا کہ میرا وضو نہیں ہے فرماتے کیا وضو کر کے آؤ اور جب خود کا وضو نہیں ہوتا تو وضو کر کے آتے اے عثمان یہ کیا دیوانگی ہے یہ کیا عجب منظر ہے یہ اس کے اندر یہ کیا نظارے ہے عثمان یہ کیا ادائے ہے کہ آپ بغیر وسو کے نہ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں نہ ملانے دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے عثمان فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب میں یہ ہاتھ میں دیا ہے کبھی یہ ہاتھ کسی گندی جگہ پہ لگایا نہیں ہے اللہ ہے اور یہ وہ محبت کی جھنت ہے یہ میں کہتا ہوں یہ محبت کرنے والا شک نہیں جان سکتا ہے عثمان یہ کیا وجہ ہے یہ کیا ہے عثمان فرماتے ہیں لوگوں یہ عشق کو محبت کی دنیا ہے یہ عشق کو محبت کی دیوان کی ہے اس دنیا میں میں اکیلہ نہیں ہو مصطفیٰ کے سارے غلام اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اللہ اکبر ایک ساتھی رسول تھے کہ حضور نے بچپن میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو ان کے یہ آگے کے بال بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے, بڑھتے, بڑھتے گھٹنوں تک آ گئے تھے کسی نے پوچھا بھائی بات کیا ہے یہ بال کیوں نہیں لگاتے ہو کہا جن بالوں پہ دستے مستفیٰ لگ گیا ہے اب میں ان بالوں پہ کینچی لگنے نہیں دوں گا اللہ اکبر یہ ہے اسلام جو ہمیں نسبتوں کی قدر کرنے کا حکم دیتا ہے دوستو آج ہمارے پاس اسلام ہے لیکن ابو بکر صدیق جیسا عشق رسول نہیں ہے آج ہمارے پاس اسلام ہے فاروق اعظم جیسی اپنایت نہیں ہے آج ہمارے پاس اسلام ہے حضرت عثمان جیسی محبت رسول نہیں ہے آج ہمارے پاس تین ہے لیکن علی جیسی رسول بے وسطگی ہمارے اندر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نالین کے سچے ویسی دیوانگی اور ویسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے واپس آئیے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور کے الفاظ بڑے سادہ سادہ سے تھے ان میں کوئی تسن نہیں تھا ان میں کوئی بناوٹ نہیں تھے اور حضور نے جو کلمات مجھے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمات میری زبان پہ جاری ہو گئے اور پھر میں وہ کلمات کو گنگناتا ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ان کلمات کو گنگنا رہا تھا اور گنگناتے گنگناتے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا اسلام قبول کیا یہ اللہ جانتا تھا میں جانتا تھا میرے رسول جانتے تھے اور ابو بکر صدیق جانتے تھے فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرا چچا حکم بن آس وہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اس نے جس وقت مجھے دیکھا تو بر اس نے کہا اے عثمان کے بتاؤ کہ تم محمد صابی سے تو نہیں ملا ماد اللہ اس نے حضور کو بے دین کہا محمد سابی سواد علی یا تو محمد صابی سے تو نہیں ملا ہے اللہ اکبر دوستو یاد رکھنا اسلام بھی بڑی عجب چیز ہے کہ بندہ اسلام کو جتنا چھپانے کی کوشش کرے فطرت روشنی کی کنجین ماتھے پہ لگا دیتی ہے مسلمان دور ہی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے تو عثمان نے فرمایا اے میرے چٹا اب تو میں مذہب عشقہ سب سے بڑا مجرم پہلام کا جو مصطفیٰ کا فیض پانے کے بعد بھی اس فیض سے انکار کر دو ہاں سنو میں نے اسلام قبول کر دیا ہے میں نے غلامی رسول کا تاج اپنے ماتھے پہ سجا لیا ہے عثمان فرماتے بس یہ کہنا تھا کہ مجھے رسوں سے باندھ دیا گیا کبھی چٹائی میں لپیٹ کے جاتا اور کبھی دھوپ کے اندر کسی جاتا میرا پورا قبیلہ خاندان یہ کیا ہو گیا ہے ظلم و ستم جاری ہے عثمان کہتے ہیں جسم دولت ہو سکتا ہے اور سینا چیرا جا سکتا ہے سینے سے دل کو بھی نکالا جا سکتا ہے مگر اس دل میں جو آمنا کے لال کی محبت ہے دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو نکال نہیں سکتی ہے اللہ حوتنا تعالیٰ پہ ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے تشدد ہی تشدد ہو رہا ہے اور پھر جس وقت آپ کے قبیلے اور آپ کے خاندان والوں نے حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ کی ہمت اور استقامت کو دیکھا تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ کو رہا کر دیا گیا اب حضرت عثمان غنی غلامی رسول میں ہے غلامی رسول کا تاج ماتھے پہ سجا ہوا ہے نسبت رسول کا پٹا آپ کے گلے میں ڈلا ہوا ہے حضرت عثمان غنی کے لیے یہ سب سے بڑا شرف جو آپ کا منتظر تھا وہ حضرت عثمان غنی کو ملتا ہے اور وہ شرف یہ ہے کہ حضرت عثمان اگر اس پہ جتنا ناز کرے میں کہتا ہوں کم ہے اور وہ شرف یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی دامادی رسول کریم علیہ صلاحت واللام میں آتے ہیں کہ حضور کریم علیہ سلاط والسلام نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی تعالیٰ کیا اللہ اکبر علامہ سیوٹی نے ایک جگہ پہ بات لکھی اور بات بڑی شاندار ہے علامہ سیوٹی فرماتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لو کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں یگ بات دیگرے نہیں آئیں حضرت آدم سے لے کر تم سارے نبیوں کی زندگی کو دیکھ دو جن جن انبیاء کرام نے نکاح کیے کہ ان کی بیٹیاں یکے باس ہی گرے کسی بھی جو ہے شک کے نکاح میں نہیں آئی صرف حضرت عثمان کے کہ نبی ہی نہیں بلکہ سردار الانبیاء امام الانبیاء کی دو سائزادیاں یکے بات ہی گرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آتی ہے یہ شرف حاصل ہوا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں پر بعض بے وقوف لوگ رسول کریم علیہ السلام وسلام کی ان شہزادیوں کا انکار کرتے ہیں اللہ حضرت عثمان زمین کو وہ داماد رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی صرف ایک سائز والی تھے جن کا نام فاطمہ تھا حضور کریم علیہ السلام کے صرف ایک داماد تھے کہ جن کا نام علی تھا میں اگر ان کی کتابوں سے ایک تو حوالے دے دوں تو یہ بات آپ کی نالج میں یقیناً اضافہ کرے گی مشہور شیعہ مشت قاضی نور اللہ شوستری اور مشہور شیعہ مور ملا باسر مجلیسی اگر آپ ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں حیات القلوب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور تاریخ کی کتابوں کے حوالے دے دوں ابن ہشام ابن حزم تبری ابن عبد البرق یہ سب لوگوں نے کہا کہ حضور کریم علیہ صلاحت سلام کی اولاد حضرت سیدنا ابراہیم یہ حضرت ماریہ کے ماریہ فیا کے وطن اقزت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا جب حضور گھر میں داخل ہوئے تو اپنی اہلیہ کو غمگین دیکھا ماریہ میں تجھے زمین پہ بیٹھے ہوئے دکھا دوں کہ تیرا بیٹا ابراہیم کس حال میں ہے میں تمہیں بتا دوں تمہارے ساحب ابراہیم کس حال میں ہے انہوں نے کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو بخوبی جانتی ہوں کہ میرا بیٹا ابراہیم کس حال میں ہے اللہ اکبر تو کہتے ہیں کہ صرف حضرت ابراہیم کے کہ وہ حضرت ماریہ فری رضی اللہ تعالیٰ کے وطن اقدس سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے ورنہ باقی ساری اولاد حضرت ام المین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے فتن اقدس سے ہوتی ہے حضرت فاطم ان کے نام پہ حضور نے اپنی قرنیت رکھی تھی ابو القاسم حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت فاطمہ حضرت ام کلسم اور بعض نے کہا کہ حضرت طاہر اور حضرت طیب بھی حضرت خبر قبر رضی اللہ تعالیٰ انہر کی اولاد میں سے ہے تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی صرف ایک صاحب زادی تھی اور ایک داماد تھے تو ان کے جو مشتعد اور ان کے جو موسیق ہیں انہوں نے بھی اس بات کا شدید طریقے سے رد کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ بات کرنے سے پہلے اپنے علماء کو پڑھنا چاہیے اپنے مورقین اور اپنے مستعدین کو جو ہے ان کو ضرور پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اب حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامادی رسول کریم علیہ صلاطلام میں موجود ہے اسلام کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ادھر کافروں کی طرف سے ظلم و تشدد بھی اپنے عروج پر ہے حضرت بلال پہ ظلم و تشدد حضرت فبید پہ ظلم و تشدد حضرت خباب پہ ظلم و تشدد حضرت سمیہ پہ ظلم و تشدد ایک موقع آتا ہے ظلم و تشدد کی ان کی حد بڑھتی ہے اور وہ ما اللہ حضرت عثمان رضی اللہ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے حضور نے فرمایا اے عثمان آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے یہاں سے حفشہ کی طرف ہجرت کرنا ہوگی ٹھیک ہے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضور کریم علیہ سلاۃ والسلام نے ان کو ہجرت کا حکم دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہم وہ جو ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلتے ہیں کہتے ہیں گیارہ مرد اور پانچ خواتین تھے جو ابن حجر نے لکھا کہ یہ جدہ کی بندرگاہ پہ, پہ پہنچتے ہیں اور وہاں سے کشتیوں کے ذریعے سے یہ ہبشہ کی طرف نکلتے ہیں گپار تعصب میں جب یہاں پہ پہنچے تو اس سے پہلے یہ نکل چکے تھے اب حضور نے تاریخ کی جملے ارشاد فرمائے اس کو بھی ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا قسم کی جس کے قبضے میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے سیدنا ابراہیم اور سیدنا زود کے بعد حضرت عثمان وہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے یہ پہلے آدمی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تم اللہ کی زمین پہ کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں جمع کر دے گا تم کہیں بھی چلے جاؤ اللہ تبارک بال ان قریب تمہیں جمع کر دے گا پھر یہ مرد اور پانچ عورتیں خبشہ پہنچتی ہیں وہاں پر یہ تین چار مہینے رہے اس کے بعد کسی نے قبر کر دی تمہیں معلوم ہے مکہ شریف کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب ان کے دلوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہ جس کسی بھی حالت میں تھے یہ فوراً مکہ شریف کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ یہ قبر جھوٹی تھی ان کو معلوم ہوا لیکن بے شمار لوگوں نے پھر ہجرت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مکہ شریف میں رہتے ہیں اب حضور کریم علیہ صلاحم نے حضرت عثمان غنی کو جس وقت مدین شریف کی ہجرت کا حکم دیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انو مدین شریف جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں تو دو ہجرتیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان نے کی ہے وقت میرے پاس بڑا محفوظ تھا ہے حالات کی وجہ سے اور حضرت علی کرم اللہ و جل کریم پہ بھی میں نے گفتگو کرنی ہے میں حضرت عثمان غنی کے وہ کارناموں کی طرف آتا ہوں کہ جو احادیث کے صفات پہ چمک رہے ہیں اور تاریخ کے صفات پہ وہ چمک رہے ہیں دنیا ان چمک کو مٹا نہیں سکتی ہے اللہ حو پر سب سے پہلا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا میں اس طرف آتا ہوں حضرت عثمان غنی جس وقت حضرت کر کے مدین شریف آئے اور مسلمانوں کی اکثریت جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں پانی کا صرف ایک کنواں تھا مکہ شریف میں تو میٹھے پانی کے بے شمار کنویں تھے لیکن مدین شریف میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا باقی کنویں کھارے پانی کے تھے اور جو کنواں میٹھے پانی کا تھا اس کا مالک ایک یہودی تھا کہ جس کا نام روما تھا تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے رومہ یعنی روما کا کنواں اسے کہا جاتا تھا اب حضور کریم سلط علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام آتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں ہے اور وہ روما کا ہے وہ دو درم دیتا ہے اور دو دن کے بعد ایک ڈول پانی کا بھر کے دیتا ہے ہمارے پاس تو اتنے اسباب نہیں ہیں ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے حضور کریم علیہ السلام نے سارے غلاموں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اشاک فرمایا جو روما کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقت کر دے گا میں مصطفیٰ اس کے لیے جنگنت کا وعدہ کرتا ہوں حضور رسالت ازورسال وسلم نے یہ خوشخبری سنائی اب جن صاحب کرام کے پاس تھوڑا بھی مال تھا وہ روما کے پاس گئے اور روما سے کہنے لگا گئے کہ ہم تمہارا کنواں خریدنے آئے ہیں روما کہنے لگا کہ یہی تو میری جمع پونجی ہے یہی میرا بزنس اور تجارت ہے میں کنواں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں اللہ اکبر تو بعض لوگ مایوس ہو کے لوٹے حضرت عثمان غنی کو کسی نے بتا دیا آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو روما پھواں خرید کے مسلمانوں کے حوالے کرے گا اس کے لیے جنت ہے حضرت عثمان غنی روما کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالی نے بڑی عقل سے نوازا ہے مسلمانوں کو اور حضرت عثمان کے نالین کے ستے کو اللہ نے ہمارے سروں پہ بال اگائے ہوئے ہیں یہ تھوڑی بہت جو عقل ہے یہ عثمان کے نالین سے لگنے والی دھول کے دھتے ہی تو ہماری دماغوں اور ہمارے ذہنوں میں ہے اللہ اکبر حضرت عثمان خالی روما کے پاس گئے روما نے کہا کس لیے آئے ہیں کہا روما تو جانتا ہے میں تاجر ہو میں کنواں خریدنے کے لیے آیا ہو اس نے کہا دیگر باتیں آپ کو کرنی ہے تو کریں لیکن کنویں سے متعلق آپ مجھ سے کچھ بھی بات نہیں کریں حضرت عثمان نے فرمایا جب میں خریدنے کے لیے آیا ہوں تو میں کنویں سے متعلق ہی بات کروں گا اس نے کہا نہیں آپ کنویں سے متعلق کوئی بھی بات نہیں کریں آپ جگر بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا روما کنواں بیچ دے اس نے کہا نہیں بیچوں گا فرمایا کنواں بیچ دے نہیں بیچوں گا کنواں بیچ دے نہیں بیچوں گا اب ایک طرف جنت ہے جو عثمان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ مستفا کے وسیلے سے ملنے والی ہے حضرت عثمان نے فرمایا پورا نہیں بیچتا تو آدھا بیچ دے اس نے کہا آدھا کیسے بکے گا فرمایا بیچ میں لکڑی کا تکڑا لگا دیتے ہیں ادھر سے ہم پانی نکالیں گے ادھر سے تو پانی نکالنا میں بارہ ہزار گرم اس کے دوں گا حضرت عثمان فرماتے ہیں جس وقت میں نے یہ بات رکھی تو رو ما ٹھنڈا پڑا کچھ اس نے کہا بارہ ہزار گرم ٹھیک ہے وہ سوچنے لگا یہ بھی تاجر میں بھی تاجر میں بھی پانی بیچ پاؤں یہ بھی پانی بیچیں گے اس نے کا منظور ہے بارہ ہزار درم آپ دے دیں میں آپ کو آدھا کنواں بیچ دیتا ہوں حضرت عثمان نے بارہ ہزار درم اسی وقت اس کو دیے اور دوسرے دن بیچ میں لکڑی کا تختہ کنویں میں لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا روما اے عثمان آپ بھی تاجر दो میں بھی تاجر ہوں میں دو درم کٹول عثمان نے فرمایا میں نے خرید لیا ہے دو درم کا بیچوں یا مفت پانی پلاؤں اب تجھ کو اس نے بیچ میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کرتے ہیں آپ جانے آپ کو نقصان کرنا ہے آپ نقصان کریں حضرت عثمان نے فرمایا تیرے مشورے کا شکریہ اس کے بعد اب ادھر جو حضرت عثمان نے کنواں خریدا اور بیچ میں تختہ لگا دیا گیا ادھر سے مسلمان فری پانی نکالتے مفت پانی نکالتے ادھر سے یہودی اور دیگر لوگ آ کر کے को کو دو درم دیتے اور پانی نکالتے وہ سارے یہودیوں نے سوچا کہ مسلمان فکرتن رہم دل ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور جا کر کے ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جس طرح وہ پانی نکالتے ہیں اس طرح ہم بھی فری پانی نکال دیں لوگوں یہ بات سو فیصد درست ہے کہ مسلمان فکرتن رحم دل ہوتا ہے اور آج ہمارے دل اتنے موم ہو گئے ہیں لوگ عموماً مسئلے پوچھتے شاہ ساز یہ بش جنت میں جائے گا ہیلری जन्नत جنت میں جائے گی میں کیسا ہوں وہ بغرت ہم کو مٹانے کے لیے تیار ہیں ہم کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے نہیں بنا رہے اور تم اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہو یہ جانم کا اتنا بڑا پلاٹ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے اگر یہ قوم بھی جنت میں آ جائے تو پھر کیسے معاملات ہو تو دوستو مسلمانوں کا دل بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے کہ مسلمان کے جو مسلمان کو مٹانا چاہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ٹونی ملیت جنت میں جائے گا یہ بوجھ جنت میں جائے گا بولن پاور جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا تو پہلے تو ہم نے اپنی فکر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ واقع اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے مصطفیٰ کے سب سے ہمیں جنت عطا فرما دے اللہ اکبر تو جنت حاصل کرنے کی ایک ہی چیز ہے کہ ساری لا حقوت الا اللہ محمد رسول اللہ تو یقین اللہ کبارک و تعالی وہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی جنت عطا فرماتا ہے اللہ اکبر اب حضرت عثمان کے پاس سارے یہودی آ اے عثمان روما بڑا ظالم ہے ہم میں غریب ہے یا کیسا بھی شخص ہے تو درم لیتا ہے اور پانی دیتا ہے آپ یہاں بڑے ستی اور رحم دل ہیں آپ مفت پانی کی آپ نے اجازت دی ہوئی ہے تو کیا ہم بھی اس طرح سے آ کر کے مفت پانی نکال دیں حضرت عثمان نے فرمایا کہ پانی تو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہوا ہے جب تک چلے تو اللہ کی مرضی ہے تم بھی آؤ پھر پانی نکال لو اب دو چار دن سے منظر کیا ہونے لگا کہ رواں کنواں کے اپیا آ کر کے بستر بچھاتا اور دیکھتا رہتا وہ سب کے سب مسلمانوں کی طرف جاتے اور پانی نکالتے ہیں۔ ادھر مسلمان بھی فری پانی نکال رہے ہیں اور یعنی بھی فری پانی نکال رہے ہیں بڑا عجیب و غریب منظر ہے روما سوچنے لگ گا یار میں نے کیا کر دیا میں نے تو گویا کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی ہے ایک دن ہو گیا دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے کوئی بھی گھاس نہیں آ رہا روما پریشان ہو گیا ایک دو ہفتے کے بعد عثمان کے پاس آتا ہے کہنا لگا عثمان کام ہے عثمان نے فرمایا کیا کام ہے کہا عثمان میں آدھا کنواں جو بچا ہے اس کو بیچنے کے لیے آیا ہوں عثمان نے فرمایا جب اس طرف کا پانی ختم ہوگا میں اس طرف کا پانی خرید لوں گا کہا عثمان بڑے عجیب آدمی ہو جب پانی ختم ہوگا تو ایک ساتھ ختم ہوگا نا بیچ میں تو لکڑی کا تختہ بنا ہوا ہے فرمایا بول کتنے کہا کتنے حضرت عثمان نے سینتیس ہزار سرم نے وہ پیچھے پانی کا کنواں خریدا حضور کو اطلاع ہوئی حضور نے فرمایا عثمان کی جنت کا ثابت میں مصطفیٰ ہوں میں مصطفیٰ عثمان کو جنت میں لے کے جاؤں گا اللہ اکبر یہ کارنامہ حضرت حضرت سیدنا عثمان عثمان غنی غنی رضی رضی اللہ اللہ عنہ کا ہے ردی عنہ کی شان میں بے شمار روایتیں میں ان روایتوں کو بھی لے کے آتا ہوں جہاں گفتگو کرنے کی ضرورت پڑی وہاں پہ گفتگو کروں گا اور حضرت عثمان غنی کے کارنامے کر کے آپ کی خدمت میں لاتا ہوں عمن مومین حضرت عائقہ صدیقہ فرماتی ہیں پہلے حدیث شریف کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے میں اکدس میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضور کریم علیہ السلام کی رانی یا پنڈلی مبارکہ کھلی ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق ہم میں تھوڑا اس کو سمجھانے کے لیے اس کا مقوم بیان کروں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے امن موین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام اجر ناز میں لیٹے ہوئے ران مبارکہ یا پنڈلی مبارکہ کھلی ہوئی تھی دروازے پہ دستک ہوئی میں نے کہا ابو بکر صدیق حضور نے پوچھا عائشہ کون آیا ہے کی میرے والد ابو بکر صدیق آئے ہیں فرمائے اجازت میں اندر آنے دو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کسی حالت پہ رہے پھر میرے والد نے جو کچھ بات چیت کرنی تھی کری اور پھر وہ رخصت ہوئے تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی پوچھا کون کا عمر ابن خطاب ہے حضور نے فرمایا آنے دو عمر ابن خطاب جب اندر آئے حضور کری مجلاسلام اپنی اسی حالت پہ آرام فرما رہے اور کوئی بھی تبدیلی حضور نے گویا نہیں کی اس کے بعد انہوں نے اپنی حاجت پیش کی وہ چلے گئے پھر دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون کا عثمان غنی حضور نے فرمایا آنے تو مگر میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے لباس سے مبارکہ درست کر لیا اور حضور کریم علیہ السلام بیٹھ گئے حضرت عثمان نے جو بات کرنی تھی وہ کی اس کے بعد جب حضرت عثمان نے غنی اپنی بات کہہ کے اپنی حاجت پیش کر کے رخت ہوئے تو میں نے ارض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد آئے آپ نے جنبش نہیں کی عمر آئے آپ نے جنبش نہیں کی عثمان آئے تو آپ نے دماغ درست کر لیا اور آپ تشریف فرما ہو گئے یہ تینوں تو آپ کے غلام ہیں پھر یہ فرق کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اور ایک روایت میں آیا کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرا عثمان بہت شرمیلا ہے مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسی حالت پر میں نے ان کو اجازت دے دی تو وہ میرے سامنے اپنی حالت کو اور اپنی حاجت کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکیں گے میرے سامنے وہ اپنی حاجت کو بیان نہیں کر سکیں گے اللہ اکبر حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ ہو شرم و حیا کے معاملے میں کس قدر جو ہے وہ کامل انسان تھے <سلام> کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اپنے مواقعات میں حضور کریم علیہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی موجود تھے تو ایک ہوا چلی ہوا چلنا تھی کہ عثمان غنی کی کمیز کا اگلا دامن یہ اٹھا جس سے حضرت عثمان غنی کا سینہ جو ہے وہ نظر آنے لگا حضور نے محفل میں دیکھا کہ فرشتے ایک طرف ہو گئے حضور نے فرشتوں سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم ایک طرف ہو گئے اب کہ رسول اللہ ہمیں آپ کے غلاموں میں سے عثمان سے بڑی حیا آتی ہے ہمیں عثمان سے بڑی حیا آتی ہے حضرت عثمان غنی غسل خانے میں بھی تحمد بان کے غسل کرتے اوبر کا بدن آپ کا برہنہ ہوتا لیکن نیچے کا بدن برہنہ نہیں ہوتا نیچے کا حصہ برہنہ نہیں ہوتا اور اس کے باوجود آپ شرم کی وجہ سے نگاہیں جھکا کر کے غسل کیا کرتے تھے اللہ اکبر ایک موقع پر حضور کری میں سلام میں دعا کی وہ دعا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ارد اے اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے تو کل بروز قیامت عثمان کا حساب نہ لینا کہ عثمان شرم و حیا کی وجہ سے تیری بار میں کھڑا نہیں ہو سکے گا مولا میرے عثمان کا حساب نہیں لینا اللہ اکبر یہ شان حضرت عثمان غنی رتی اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا کے معاملے میں ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کو شرم و حیا لگتا ہے کہ ہمارے اکادرین ہی کا حصہ تھی آج ہمارے اندر شرم و حیا کتنی ہے اور ہم اس معاملے میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ سوال ہم نے خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے یہ بازار کے اندر جو عورتیں بغیر چپٹے اور بغیر فرقے کے پھرتی ہیں یہ ہندوستان سے تو نہیں آئیں یہ انگلینڈ اور برطانیہ سے تو نہیں آئیں یہ کہیں ہمارے گھر کی تو عورتیں نہیں ہیں کہیں ہمارے خاندان ہی کی تو عورتیں نہیں ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ شرم و حیابی کوئی چیز ہوتی ہے اور اللہ اس کے رسول نے بے شرمی اور بے حیائی سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے ایک جگہ اگر میرا حادثہ پتا نہیں کرتا تو حضور نے حضور کا اس میں نے پڑھا حضور نے فرمایا تجوس ہے وہ مرد کہ جو اپنی عورت کو بغیر پردہ کھمائے حضور کریم علیہ السلام نے ایسے آدمی کو جو ہے وہ سیوس قرار دیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح آج شرم و حیا کا ہمارے معاشرے میں جنازہ نکل چکا ہے یا نہیں نکل چکا کہ ہم کوئی اگر میڈیا پر پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور, یعنیت اور رقص و کے پروگرام جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ شرم و حیا کا جنازہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے سے نکل رہا ہے خدا کے لیے لوگ اپنے اندر شرم پیدا کرنے کی کوشش کرو اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ جو ہمارے اکابرین کا سرمایہ ہے تبھی تم قرب مصطفیٰ کو پا سکتے ہو تبھی تم بوئیں رسول کو محسوس کر سکتے ہو اگر ہم بے دھرتی کے کاموں میں لگے رہے بے شرمی کے کاموں میں لگے رہے تو یاد رکھیے گا پھر سبائی و بربادی کے سوا ہمارا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا تو ہمیں حضرت عثمان کی ساتھ تھے اور ان کی سیرت سے یہ ساری باتیں سیکھنی چاہیے کہ عثمان کے پاس مال تھا تو عثمان نے کنواں خریدا اپنے پاس نہیں رکھا مسلمانوں کے لیے وقت کر دیا اور عثمان نے کم نہیں رکھی اللہ تعالیٰ کی شرم و حیات کا کیا معاملہ ہے اس کو بھی ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے اب آئیے میں کو روایت کی طرف آتا ہو عبد عبدالرحمان اتنے خباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خطمت میں حاضر ہوا اس وقت حضور اسرت کے لشکر پر ترتیب دے رہے تھے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرت کس کو کہتے ہیں تو حضرت عثمان ربی رضی اللہ تعالی اٹھے ارقی یار رسول اللہ میرے ذمے اللہ کی راہ میں سو اونٹ ان کے کمبل بیمائے پالان کے حضور نے پھر لکھپت دلائی حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے دو سو اونٹ اور میری طرف سے حضور نے پھر لکھپت دلائی حضرت عثمان پھر کھڑے تین سو اونٹ میری طرف سے تو میں نے دیکھا حضور کو کہ حضور ممبر شریف سے نیچے اتر رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے ماں عثمان اما امل آباد حاصی ماں اعلیٰ عثمان اما امی آباد حاصی آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گنا نہیں ہے کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گنا نہیں ہے اب میں اس کی شرح کی طرف آپ کو لے کر کے آتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے ذہن میں رکھیے گا اس وقت کہتے ہیں تنگی کو یہ تنگی کا سال تھا اور تنگی کا سال کیسے تھا آپ کے ذہن میں سواد پیدا ہوگا تو تنگی کا سال ایسے تھا کہ درختوں پہ کھجورے لگی ہوئی تھی پھل لگے ہوئے تھے اور ان کو پکنے میں دس پندرہ اور بیس دن باقی تھے کہ شام کے کچھ تاجر سرسوں کا تیل خریدنے کے لیے مدین شریف آتے تھے تو ان تاجروں کی زبان سے آبا کرام کو پتا چلا کہ کسی نے ہر تل بادشاہ کو خط لکھا ہے کہ ماض اللہ حضور کریم علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور مدین شریف کے اندر کانا جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اگر اس وقت مدین شریف پہ حملہ کیا جائے تو کامیابی تمہارے حصے میں آ سکتی ہے اللہ حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں نے یہ بات حضور کریم علیہ السلام کو تک پہنچائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے تو اب یہ اسرت کا سال تھا اور مال مسلمانوں کے پاس نہیں تھا لیکن حضور کریم علیہ السلام کی خیال دست اور حضور کریم علیہ السلام کی قائدانہ صلاحیتیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سارے غلاموں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وشاس فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت ہے اسلام کو دولت کی ضرورت ہے اسلام کی مدد کی جائے یہی موقع تھا کہ حضرت ابی بکر صدیق نے اپنا سارا مال حدود کی خدمت سے پیش کر دیا تھا فاروق اعظم آدھا مال لے کر کے آئے تھے عبد اب الرحمان ابن اور کچھ کھجورے لے کر کے آئے تھے ایک اور سعدی کچھ سونا لے کر کے آئے تھے اب سب کچھ نہ کچھ لے آئے اور محفل گرم ہے حضور ر خصالت ما صحیح وسلم کی نظر بار بار حضرت عثمان غنی کے چہرے پر پڑ رہی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے کہ اسلام کی مدد کی جائے یعنی حضور ایک لشکر ترتیب دینا چاہتے ہیں کہ جو جائے اور ہلکت کی فوج سے مقابلہ کرے کہ جو مدینہ شریف پر حملے کا ارادہ لے کر کے مدینہ شریف میں داخل ہونا چاہتی ہے جیسے کہ اس اجتنا ملی ہے تو اسی غزرے کو غزر عصرت بھی کہتے ہیں اور اسی کو غزرۂ تبو بھی کہتے ہیں غزرۂ تبو, تبو کا دوسرا نام اسرت اور اس وقت کا دوسرا نام رزب کا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا اس میں لشکر بھی بہت بڑا تھا میں آپ کو بتاؤں ستر ہزار تھے ستر کا لشکر تھا اور ان کا انتظام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اب حضور کریم علیہ السلام ترغیب دے رہے تھے کون اسلام کے لیے مدد کرو اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے ابو بکر صدیق مان لیا ہے فاروق آزم مان لیا ہے عبدالرحمانی اور صحابہ کرام نے جن جو کچھ ہو سکا انہوں نے مان پیش کر دیا اب حضور کی نگاہ نبوت بار بار عثمان کے چہرے پہ پڑ رہی ہے یہ سب تو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں آج عثمان محفل میں گویا یا خاموش ہے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو اشرفیاں میری طرف سے ایک اشرفی میں ایک مجاہد کا گھوڑے سے لے کر کے اس کے ساز و سامان تک سب کچھ آتا تھا سو اشرفیاں میری طرف سے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت ہے اسلام کی مدد کی جائے محفل پہ خاموشی ہے میرے عثمان پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ دو سو اشرفیاں اور میری طرف سے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت ہے اسلام کی مدد کی جائے محفل پہ سکوت میرے عثمان پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ چھ اشرفیاں میری طرف سے اپنے گھر میں گئے چھ سو کا وعدہ کیا لے کے کتنے آئے ہزار اشرفیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مستدق اور حاکم نے لکھا کہ دس ہزار مجاہدین کا سامان پیش کیا کھانے پینے کا سامان پیش کیا پھر الگ سے ستر کھوڑے دیے ایک ہزار دینار لے کے حضور کے پاس آئے اور اب کی یا رسول اللہ یہ دیئے. اللہ اکبر حضرت عثمان غنی کا مال قبول ہوتا ہے آج ہم بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کی کیا دلیل ہمارے پاس ہے چاہے کوئی دلیل نہیں دے سکتا اس مال کا مال قبول ہوا اس کی دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ مال دستے مصطفہ میں پہنچ چکا ہے حضور کریم علیہ السلام نے اس تھیلی کو الٹا کیا اور اشرفیہ حضور اپنی جھولی میں لے آئے اب حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو اشرفیوں کے نیچے ڈالتے اٹھاتے نیچے ڈالتے اٹھاتے نیچے ڈالتے فرماتے چاہتے ماںانہ ما باد حاضی ماں عثمانہ ماں امیلا باد حاضی غور سے سن لو آج کے بعد میرا عثمان کچھ بھی کرے اس میں کوئی گنا نہیں ہے کچھ بھی کرے کوئی گنا نہیں, نہیں ہے کوئی کمزور ذہن کا شخص یہ نہ سمجھے کہ شاہ صاحب پھر تو حضور نے عثمان کو مہ اللہ گناہ کی اجازت دے دی کہ حضور فرما رہے ہیں عثمان اب کچھ بھی کرے اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے میں کہوں گا کہ نہیں دیکھو کوئی اڑنے والا کبوتر ہو اور آپ اس کے پرو کو کاٹ دے اور کہیں کہ اڑ مجھے بتاؤ بابا بلند کے کی کیا کبوتر اڑے گا نہیں اڑے گا عثمان کو مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا تھا عثمان کے دن میں معافیت کا خیال کہ جا سکتا ہے اس لیے حضور فرما رہے تھے کہ مارا عثمانہ اللہ اکبر دوستو تاریخ گواہ ہے عثمان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب عثمان نے اپنے مسلمانوں پہ قرض کر دیا تھا جو کچھ عثمان غنی کے پاس تھا وہ سب کچھ مسلمانوں کا تھا اب میں تاریخ تاریخی جملے بتاتا ہوں جو حضرت عثمان نے ایک جگہ پر کہے اور اپنی ساٹھ والا تاریخ میں پاکستان کے حکمرانوں کو سامنے رکھ کے ان جملوں پر بھی غور کرو حکمران کو چھوڑو یہ معمولی سا جو ناظم بھی ہوتا ہے اس کو اپنے سامنے رکھو یہ ناظم کو بھی چھوڑو یہ تھاانے کا جو ٹی پیو ہوتا ہے اس کو اپنے سامنے رکھو عثمان خلی کے تاریخی کے جملے میں تمہیں بتاؤں حضرت عثمان فرماتے ہیں جب جس وقت میں خلیفہ بنا تھا جس وقت میں خلیفہ بنا تھا اور جب میرے ابتدائی ایم تھے تو میرے پاس پورے خطہ عرب میں سب سے زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں جب میں نے خلافت کی زمان کو تھاما تھا تو اس وقت میرے پاس سب سے زیادہ خطہ عرب میں اونٹ اور بکریاں تھیں اور آج میں خطیں خلافت انجام دے رہا ہوں آج میرے پاس صرف ان دو اونٹوں کے علاوہ اور کوئی جانور نہیں ہے یہ بھی دو اونٹ میں نے صرف حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں حضرت عثمان کے پاس جتنا مال تھا حضرت عثمان نے سارا مال مسلمانوں پہ قربان کر دیا اور کہتے ہیں کہ خلیفہ نہیں بنا تھا تو میرے پاس اتنے اونٹ اور بکریاں تھے کہ پورے خطہ عرب میں اتنے اونٹ اور بکریاں کسی کے پاس نہیں تھے اور آج جب میں خلافت کے امور انجام دے رہا ہوں میرے پاس صرف ان دو اونٹوں کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں ہے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے کہ تمہارا وزیر اعظم تمہارا پریسیڈینٹ تمہارا بابا چیف منسٹر اور تمہارا بڑے سے بڑا دار تم اس کو دیکھ لو پہلے رنچوڑ لائن میں رہتا ہوگا پہلے معمولی جگہ پر رہتا ہوگا اس کے بعد جب رشتے میں آتا ہے تو وہ کینیڈا کے اندر گھر بنا لیتا ہے وہ امریکہ کے اندر گھر بنا لیتا ہے یہ سارا پیسہ اچانک اس کے پاس کہاں سے آ گیا یہ تمہارا پیسہ ہے یہ ہمارا پیسہ ہے کہ جو ٹیکس کی صورت میں ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور وہ ٹیکس کی صورت میں جو ہے وہ سب کا سب کیا جا رہا ہے تو حساب ضرور ہوگا اس دنیا کے اندر نہیں ہوا تو کیا ہوا اس آخرت کی اندر حساب جو ہے وہ بڑا کڑا حساب ہوگا کہ جس کا جواب ان کو دینا ہوگا کہ وہ سارا پیسہ کہاں تھا اور کہاں چلا گیا حضرت حضور کے غریب غلاموں پہ خرچ کیا ہے یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں حضرت عثمان کنی اللہ ہوتا رو کا ایک اور مقام میں آپ کو بتاؤں لیکن پہلے عزیز شریف سماج فرما لے حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے بیت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی حضور کے قاصب تھے مکہ شریف کی طرف تو حضور نے لوگوں سے بیت لی تو سرکار نے شاہ فرمایا حضرت عثمان غنی اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہوئے ہیں پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا تو رسول کریم کا ہاتھ مبارک عثمان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا جو ان کے اپنے تھے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو ضرور جو ہے شارہین کو پڑھنا ہوگا جو کچھ میں نے پڑھا اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں زکت 6 ڈگری حضور کریم علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا امام سرقانی ہی فرماتے ہیں یہ ارادہ خواب پہ مبنی تھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے رات خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے کچھ احساب مکہ شریف میں امن کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ ادا کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد باس نے حلف کرایا اور بعض نے قسر کیا یعنی بعض نے کچھ بال کاٹے اور بعض نے جو ہے پورے بال جو ہے وہ منڈوائے حضور علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو صبح یہ خواب اپنے غلاموں کے سامنے بیان کر دیا اے میرے غلام رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے غلاموں کے ساتھ عمر ادا کر رہا ہوں اب لوگ بکے شریف سے آئے ہوئے تھے ان کے دلوں کے اندر بیت اللہ شریف کی محبت جو ہے اور, اور بیت اللہ شریف کے طباخ کی جو ہے وہ رقبت اور زیادہ پیدا ہو گئی انہوں نے عرض کی اللہ صلی اللہ وسلم یہ تو بہت اچھا خواب ہے تو چھ ہجری کو حضور کریم علیہ السلام پندرہ سو سابئے کرام کے ساتھ کا احرام باندھ کے حضور کریم علرات وسلام عمر ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں کیونکہ عمرے کا ارادہ تھا ہتھیار بہت کم تھے صرف اتنے ہتھیار تھے جتنے سفر میں چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی نیام کے اندر تھے راستے میں ایک شخص نے حضور کو بتایا کہ آپ تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن قریش کے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے مقام گنج تک پہنچ چکے ہیں تو حضور کریم السرات وسلام نے دوسرے راستے کو اختیار کیا اور حدیبیہ کے مقام پہ حضور علیہ السلام پہنچ گئے اب یہ حدیبیہ ہے کیا بات آ گئی تو اس کو ذہن میں رکھیں حدیبیہ کہتے ہیں کہ کنویں کا نام ہے اس گاؤں سے م... اس سے متصل ایک اور گاؤں ہے حدیبیہ بیا کا نام اس سے متصل جو گاؤں ہے اس کا نام بھی حدیبیہ ہے اور یہ گاؤں مکے شریف سے نو میل کے فاصلے پر واقع ہے اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ اس کا ہل میں ہے لیکن جدید بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے پڑھی کہ آج کل سعودی گورنمنٹ نے یہاں پر ایک باغ بنایا ہوا ہے اور ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے جو آج کل کے لوگ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس جگہ کو دیکھا ہے کہ مسجد بھی وہاں پہ تعمیر ہو گئی ہے اب حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا ہدے پہنچنے کے بعد تو حضور نے اپنے غلام کو بھیجا کہ تم جاؤ جا کر کے تم مکے والوں کو سمجھاؤ کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اب حضور کریم علیہ السلام کے جب وہ غلام گئے اپنی سواری پر تو وہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے اور انہوں نے اونٹ اون کو ان کے اونٹ کو شفا کر دیا یہ اپنی جان بچاتے ہوئے حضور کریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے انہوں نے میرے اونٹ کو قتل تک کر دیا ہے اب حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلایا حضرت عثمان کا تعلق میں نے کہا کہ امیہ سے تھا حضرت عثمان غنی کو بلایا اور حضرت عثمان غنی کو اپنا فقیر بنایا کہ عثمان جاؤ جا کر کہ انہیں سمجھاؤ کہ ہمارا ارادہ عمرے کا ہے ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور جو مسلمان مکہ شریف میں ہیں ان کو خوشخبری سنا دو اب زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں ہم مکہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر فتح ہوگا انہیں جا کر کے یہ خوشخبری بھی سنا دو اللہ ہو اکبر حضرت عثمان یعنی وہاں پر پہنچتے ہیں انہوں نے حضرت عثمان کی کافی ریسپیکٹ کی کافی قدر کی حضرت عثمان نے جو خوشخبری سنانا تھی کمزور مسلمانوں کو وہ خوشخبری سنائی اللہ ہو اکبر اب کعبہ شریف سامنے موجود ہے آرزویں اور تمنائیں بچل رہی ہے اور ادھر سارے خوبارے مکہ کہتے ہیں عثمان یہ تمہارے ہیں یہ مکانات تمہارے ہیں یہ محلے امیہ کے ہیں یہ تمہارے ہیں سامنے تم تباف کر لو تم عبادت کر لو عثمان نے بڑے انداز میں فرمایا عبادت تباف کا نام نہیں ہے عبادت فیصوں کا نام نہیں ہے عبادت رکو کا نام نہیں ہے عبادت تو عبادت مصطفا کا نام ہے حضور کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے جب تک میرے آقا آباف نہیں کریں گے عثمان بھی نہیں کرے گا فرمایا کہ جس طرح بغیر عجیب لگتی ہے اس طرح بغیر مصطفیٰ عمرہ بھی عجیب لگتا ہے کہ مصطفیٰ نہیں ہوگے تو عثمان عمرہ نہیں کرے گا اللہ سو اکبر یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اب وہاں پر رسول کو اپنے غلام پر اعتماد دیکھیے کہ بعض لوگوں نے کیا حضور عثمان کتنے کچھ نصیب ہیں وہ مزے سے کعبے کا تباف کر رہے ہوں گے حضور نے فرمایا جب تک میں مصطفیٰ عثمان کے ساتھ نہیں رہوں گا میرا عثمان اکیلا کعبے کا تباف نہیں کرے گا وہ کتنے عرصے رہے مگر وہ کعبے کا تباف نہیں کرے گا اس کے بعد ان لوگوں نے بڑی پابندی لگائی کہ عثمان سے کڑی نگاہ رکھو کہ عثمان تھا نہ پائے اور یہاں پر کافی دن جب گزر گئے تو ایک دن یہ خبر گرم ہو جاتی ہے کہ ما اللہ سما ما ذلہ حضرت عثمان غنبی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے تو حدور کریم علیہ السلام ایک ٹرک کے نیچے جلوہ افرود تھے اپنے سارے غلاموں سے حدور کریم علیہ السلام نے بیٹھ لی اور اس کے بعد جب بیٹھ لے لی تو حدور کریم علیہ السلام نے کہا سے کہ تو یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے یہ ہاتھ عثمان کا ہے میں مصطفیٰ عثمان کی میں کرتا ہوں اللہ اکبر حضرت عثمان غنبی رضی اللہ تعالیٰ ہو پھر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر سلح ادے بجا ہوتی ہے اور زندگی کا یہ موقع بھی دیکھو کہ حضور کے چلندر صاحبی حضرت بلال جب کبھی عثمان کو دیکھتے تو عثمان کے ہاتھوں کو چمتے عثمان نے فرمایا بلاحل میرے ہاتھوں کو کیوں چمتے ہو کیا عثمان ہماری آرتو اور تمنا یہ تھی کہ ہمیں مصطفی کا لمس مل جائے ہمیں بوسا مل جائے عثمان تیرا ہاتھ کتنا کچھ نصیب ہے کہ مصطفیٰ نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے اللہ اکبر پر یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان کلیم ربی اللہ تعالیٰ کی حضرت عثمان سارا سارا تین قرآن کی تلاوت کرتے ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں امن نمینہ عائشہ فرماتی ہے اور کنزول عمان کے مصنف نے بھی لکھا کہ جب دن میں حضور پہ وحی نازل ہوتی تو سترہ سال کرام تھے کہ جو وہی لکھا کرتے تھے لیکن جب رات میں وحی نازل ہوتی تو پیارے مصطفیٰ صرف عثمان کو اٹھاتے اور عثمان وہی لکھا کرتے تھے گویا دھیرے دھیرے جب سارا عالم سو جاتا تو اس پیار بھرے ماحول میں اس محبت بھرے ماحول میں اس بہار قدامہ بھرے اس بہار قدامہ ماحول میں کہ جس وقت چاند کی چاندنی بھی رقص سے گزرائے مصطفیٰ کو دیکھا کرتی تھی جانے اب تک کے جنموں کا تباہ کیا کرتی تھی مصطفیٰ بولا کرتے تھے عثمان دکھا کرتے تھے عثمان آپ کی قسمت پہ سلام کہ کیا مقام آپ نے پایا ہے کہ قرآن بھی لکھ رہے ہیں اور بطوحا والے مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت بھی کر رہے ہیں ایشان ہے حضرت سعیدنا عثمان کلیم ردیتہ حسابوں کی اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان غنی امیر المومنین بن کے مستد اقتدار پہ جلوہ گر ہوتے ہیں یہاں میں قدب کی بات بتاؤں کہ جس وقت ابو بکر صدیقی مسد اقتدار پہ جلوہ گر ہوئے تو جہاں پہ ممبر شریف پہ حضور جلوہ گر ہوتے تھے ابو بکر صدیق وہاں نہیں بیٹھے بلکہ وہاں بیٹھے کہ جہاں حضور اپنے قدم مبارکہ کو رکھا کرتے تھے اور یہ بات غالباً ایک جگہ پر میرے اعلی حضرت نے بھی لکھی اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ کوئی یہ سوال کر دے کہ حضور کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں شاید ابو بکر اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتے ہیں معذ اللہ تو ابو بکر صدیق وہاں بیٹھتے جہاں حضور اپنے قدموں کو رکھا کرتے تھے دور فاروق کے اعظم آ گیا تو فاروق کے اعظم وہاں بیٹھتے جہاں ابو بکر صدیق اپنے قدموں کو رکھتے اللہ اکبر اب دورے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ثنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سینے پر بیٹھے کہ جس زینے پہ مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے تو حضرت عثمان نے کہا اگر میں اس سینے پہ, پہ بیٹھا جہاں ابو بکر بیٹھتے ہیں اس سینے پہ بیٹھتا جہاں فاروق اعظم بیٹھا کرتے تھے تو, تو میں خیال آتا شاید عثمان اپنے آپ کو ابو بکر کی طرح سمجھتا ہے یا عمر کی طرح سمجھتا ہے میں اس سینے پہ بیٹھا ہوں کہ کسی مسلمان کا خیال ہی نہیں آ سکتا کہ عثمان باز اللہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی طرح سمجھتا ہے اللہ خب یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کے میں بے شمار علاقے پتہ ہوئے میں تاریخ کے سٹوڈنٹ کے علم یہاں رے افریقہ کے بعض علاقے ابرت پارت کرمان تجستان کابل اور دیگر علاقے حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی انو کے دور میں پتہ ہوئے بارہ سال آپ اقتدار پر متمکن رہے چھ سال تک شروع میں کسی کو شکایت نہ تھی اس کے بعد شکایتیں پیدا ہونے لگ گئی اور پھر بلوائیوں نے حضرت عثمان کے مکان کو چاروں طرف سے چھیر دیا اور حضرت عثمان قرآن کی بلاوت کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حضرت عثمان غنی پہ حملہ کیا پہلے تو حضرت عثمان غنی کی اہلیہ پہ حملہ کیا کہ جس سے ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں جب وہ بیچ میں بچانے کے لیے آتی ہیں حضرت عثمان کو پھر حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا حضرت عثمان غنی کا کون کی قطرات قرآن مجید و بقرقان حمید کے صفات پہ گرے آئے کے مقدسہ تھی کام اللہ تو گویا میں اس کا مانا یوں کر دوں اے عثمان تیرا بدلہ لینے کے لیے تیرا اللہ کافی ہے تیرا بدلہ لینے کے لیے تیرا رب کافی ہے حضرت عثمان غنی کی مزار شریف جنت البقی میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان کی مزار شریفہ پر رحمت العظمان کی بارش نازل فرمائے ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ قریف پہ گفتگو کرتے ہیں با گلن درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے سب الدو عالم نبی ظلم و صلی اللہ تعالی وسلم سلام سلام علیکم اللہ وسلم حضرت مول علی پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ میرے حضور نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے حضرت علی کرم اللہ وزول کریم آپ کا نام علی بھی ہے اور حیدر بھی ہے کنیت ابو تراب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی حضرت علی کو ابو تراب کہتا ہے تو حضرت ابوط حضرت علی مسکرانے لگ جاتے یعنی مٹی کے باپ اٹھو مٹی مٹی کے باپ اگر اس کا معنی حل کیا جائے کریں یا مٹی والے کوئی کہتا تو حضرت علی مسکراتے تو کوئی پوچھتا کہ باپ مسکراتے کیوں ہیں تو آپ فرماتے کہ ایک دن میں مسجد نبی شریف میں مٹی پہ لیٹا ہوا تھا حضور پہلے میرے گھر میں گئے حضرت فاطمہ سے پوچھا لی کہاں ہے انہوں نے کی بابا جان وہ مسجد میں ہوں گے تو حضور آئے دیکھا کہ میں مٹی پہ لیٹا ہوا ہوں تو فرمایا قم یا با اے مٹی والے اٹھو تو حضور کریم علیہ اللہ نے یہ کنیت میری رکھی ہے تو جب بھی کوئی مجھے اپنے خراط کہہ کے پکارتا ہے تو میں مسکرا دیتا ہوں کہ مجھے حضور کی وہ بات یاد آتی ہے اللہ اکبر حضرت علی کرم اللہ وج الکریم کا لقب کرار ہے جس کے معنی ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا اور واقع اگر میرے پاس وقت رہا تو میں, تمہیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ سامنے والا دشمن تھک جاتا تھا لیکن میرے مولا علی نہیں تھکتے تھے اور پلٹ پلٹ کے اس پہ حملہ کیا کرتے تھے مولا علی کرم اللہ وزالکریم کو جو خطاب حضور نے عطا فرمایا وہ اسد اللہ ہے یعنی اللہ کے شیر والد کا نام ابو طالب تھا اور ان کی کنیت کی عمران تھی والدہ کا نام فاطمہ بن سے کسد تھا حضرت علی کرم اللہ عبد کریم کی حضرت علی کرم اللہ عبد کریم نے بچپن میں اسلام قبول کیا عمر کتنی تھی بعض نے لکھا چھ سال تھی بعض نے لکھا دس سال تھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی تحقیق کرنے کے بعد لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ عبد کریم کی اس وقت عمر شریفہ آٹھ سال تھی حضرت موراج کرم اللہ کریم چار برس اور آٹھ ماہ اور نو دن مذہب اقتدار کے متمکن رہتے ہیں اور ترسٹھ برس کی عمر شریفہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کو مقام شہادت عطا ہوا اکیس رمضان مبارک شب یک یکشمبا چالیس ہجری میں مولا علی کرم اللہ وجل کریم شہید کیے گئے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی پیدائش تیس آم الفیل تیرہ رجب المرجب شریف میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی حضرت علی کی پیدائش کام کعبہ کے اندر ہوئی ایک بار کی شاعر نے خوب کہا کثیرا میسر ناشدین سعادت با کعبہ عداد ماں بحراب شادت کہ دنیا میں اب کوئی ماں ایسا بچہ نہیں جن سکے گی جو پیدا وہ کعبے میں ہو اور شہید مسجد میں ہو پیدا کعبے میں ہو اور شہید مسجد میں ہو اللہ اکبر اور اس کا واقعہ جو میں نے تاریخ میں پڑھا وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بن کے اثر طوا پابہ میں مصروف ہے جس وقت چوتھا چکر آپ لگا رہی تھی تو آپ کے شکم میں درد پیدا ہوا جو بچے کی ولادت کے وقت عورت کے عموماً ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ فاطمہ بن سیاست بڑی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ میں کہاں جاؤں تو اچانک کعبے کی دیوار کھل گئی اور حضرت فاطمہ بن کے اثر کعبے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور تین دن تک حضرت فاطمہ بنتیاست کسی کو دکھائی نہیں دی کسی نے حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا آپ کی چچی جان کہاں گئی ہیں تو فرماتے کہ آ جائیں گی پھر پوچھا کہاں گئی ہیں فرماتے کہ آ جائیں گی تین دن کے بعد حضرت فاطمہ بنتیاست جب باہر آئیں تو گود میں ایک نننے منہ سے شہزادے تھے اور انہوں نے جب اپنے شوہر کو وہ شہزادہ عطا کیا تو ان کے شوہر پریشان ہو گئے کہ آپ سے اللہ اکبر پھر ابو طالب نے اپنے بیٹے کو پیارے متفع کریم علیہ سلاط و السلام کی گود میں دیا کہ دیکھو اے محمد ابن عبداللہ دیکھو میرا بیٹے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے حضرت ابو طالب فرماتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ نابینا تو پیدا نہیں ہوئے کہ یہ آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں اللہ اکبر حضور نے جیسی گود میں لیا تو مولاگی کرم کریم نے اپنی آنکھیں کھولی ہے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ارے ابو طالب آپ کے شہزادے نے آنکھیں کھول دی ہے میں اس پر کل گفتگو کروں گا اور آپ کو بتا دوں گا وہ وجہ کہ حضور نے جب حضرت علی جبال ہوئے تھے تو میرے حضور نے علی سے پوچھا تھا یعنی تم نے آخیں کیوں بن کی ہوئی تھی جب پیدا ہوئے تھے اور پھر میں آیا میں نے گود میں لیا تو تم نے آتے کیوں کھولی تھی حضرت علی نے کیا بات فرمائی تھی وہ بات ان شاء میں کل آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا عملہ اب حضور کریمر فلاط السلام نے فرمایا آپ اپنے بچے کا نام رکھے انہوں نے کہا کہ آپ نام رکھے تو حضور نے فرمایا میں آپ کے بچے کا نام الی رکھتا علی ہمتی بہادر میں آپ کے بچے کا نام علی رکھنا تو حضرت فاطمہ پاس مبینتیاست کہنے لگ گئیں کہ میں کعب شریف میں تھی کسی کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی کہ تم اپنے اس بچے کا نام علی رکھنا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل وہی نام بتایا کہ جو میں نے اس وقت سنا تھا اللہ اکبر اب حضور کریم علیہ صلاط وسلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ ویم کو اپنے ہاتھوں سے گسل دیا اپنے ہاتھوں سے غسل دیا میں آپ کو ایک تاریخ کی بڑی عجب بات بتاتا ہوں کہ حضور کو حضور کریم علیہ السلام کی پیدا پرورش حضرت علی کے گھر میں ہوئی حضرت علی کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی حضور نے علی کو پیدائش کا غسل دیا اور علی نے حضور کو وفات کا غسل دیا علی نے جو ہے حضور کو وفات کا غسل دیا اللہ اکبر حضرت علی کرم اللہ حجول کریم آٹھ سال کی عمر میں میں نے آپ سے کہا کہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا جسم ناس کیسا تھا حلیہ مبارکہ کیسا تھا ہم کس کی طرف آتے ہیں بارہ بج چالیس منٹ میری گھڑی میں پینتیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ویسے وقت گزارنے کی کوشش کرو گزرتا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول اس کے نیک بندوں کے ذکر میں نپ جاؤ تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اللہ حکبر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا جسم شریف مور کہتے ہیں فربا تھا اکثر خوف پہننے کی وجہ سے جنگ میں جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے سرے ناس کے بال کم ہو گئے تھے دیگر آزاد کے مقابلے میں پیٹ قدرے بھاری تھا موندوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا پیٹ مبارکہ سے نیچے کا جسم بھاری تھا رنگ آپ کا گندمی تھا تمام جسم شریفہ پر گھنے بال تھے ریش مبارکہ یعنی آپ کی ساڑی جو ہے وہ بڑی گھنی تھی کہ ایک جم بھی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ علی آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ہر چیز کا حل موجود ہے قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو یہ بتائیے آپ نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے کیا میری داڑھی کا ذکر بھی موجود ہے آپ کی داڑھی کا ذکر بھی موجود ہے مولا علی کرم اللہ وزل کریم نے بد جب سا فرمایا کہ ہاں موجود ہے کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی یعنی جو اچھی زمین ہے اس کا فضا اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا ہماری زمین اچھی ہے اس نے اچھا اگایا ہے تیری زمین خراب ہے تو اس میں ہمارا کیا فصور ہے اللہ اکبر تو مولا علی کرم اللہ عبدول کریم اس طریقے سے قرآن سے جواب دیا کرتے تھے اور لوگوں کو حیران کر دیا کرتے تھے حضرت کرم اللہ کریم کی شان میں قرآن کی آیتیں بھی آئی ہیں اور احدیث مبارکہ بھی آئی ہے میرے پاس وقت نہیں حالات کی وجہ سے ورنہ میں آپ کو بتاتا اور ایک ایک, ایک آیت پہ گفتگو کرتا کہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ حضرت علی کی شان میں قرآن کی تین سو آیتیں نازل ہوئی ہیں تین سو آیتیں حدیث کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں امام احمد ابن حمبل فرماتے ہیں جتنی حدیثیں حضرت علی کی شان میں آئی ہیں اتنی حدیثیں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں آئی ہیں آئیے میں حدیثوں پہ گفتگو کرتا ہوں حضرت عبد ابن عمر فرماتے ہیں سرکار کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان حضور نے بھائی چارہ کرایا حضرت علی کرم اللہ وجود کریم آنسو بہاتے ہوئے آئے عرض کی آپ نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ کرایا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو حضور نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو یہ ادیس فترکیوں میں نے آپ کے سامنے رکھا لیکن سارا لینا پڑے گا شرح کا اسی سے یہ ساری بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ موقع کب کا ہے شارق حدیث فرماتے ہیں کہ یہ عقد مواقع کی بات ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے جس وقت غلاموں کو مکہ شریف سے ہجرت کا حکم دیا اور غلام مدینہ شریف میں آئے تو حضور کریم علیہ السلام نے یہاں پر عقد مواقع کو قائم فرمایا مہاجرین صحابہ انصار صحابہ کو جمع کیا ادھر سے ایک مہاجر صحابی کو بلاتے ادھر سے انصار صحابی کو بلاتے تم بھی آؤ تم بھی آؤ گلے ملو ہاتھ ملاؤ اس کے بعد فرماتے یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی ہو دوبارہ دوسرے کو بلاتے یہ تمہارا تو حضور کریم علیہ السلام نے اس طرح سے اپنے مواقع کو قائم فرمایا اور اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے ایک دوسرے کے مال میں برابر کا حصے دار بھی جو ہے وہ قرار دیا اللہ کو اکبر میں کہتا ہوں یہ پیار و محبت کی فضا شاید اس بوڑھے آسمان نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کسی انسار سادی کی اگر دو بیویاں تھے اور ان جن, کا جن کو سرکار نے ان کا بھائی بنایا تھا اگر وہ شادی شدہ نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میری دو بیویاں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تمہاری شادی ان سے ہو جائے یہ تھی پیار کی فضا اور یہ تھی محبت کی فضا کہ حضور کریم علیہ السلام سلام نے اس وقت قائم کر کے بتائی ابا اکبر اب یہ مناظر تھے اس نے اتفاق کے کہ مولا علی کسی کام سے گئے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ عبد ال کریم تشریف لائے تو کسی نے کہا کہ علی آپ کو پتا ہے آج حضور نے تائم اور حضور نے ماجر کو فلانے کا بھائی بنایا اور انسار کو ماجر کا بھائی بنایا دو چار نے اسی طریقے کی راستے میں بات کر دی تو حضرت علی کرم اللہ حجور کریم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ حضور نے میرا بھائی کس کو بنایا ہے میں کس کا بھائی ہوں حضور نے کیا یہ فرمایا کہ علی گئے ہوئے ہیں فلانا شکلی کا بھائی ہے یا علی فلانے کا بھائی ہے حضور نے ایسے کل فرمائے حضور نے تو اس طرح کچھ بھی نہیں کہا بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رونے لگ گئے اور ہچیاں بن گئی کسی نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ علی رو رہے ہیں فرمایا وجہ کیا ہے حضور وجہ یہ ہے فرمائے علی کو لے کے آ حضرت علی جب آئے میرے حضور نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو یا رسول اللہ آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا معذر اور انصار صحابہ میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا میرا بھائی آپ نے کس کو بنایا میں کس کا بھائی ہوں میرے آتا نے فرمائے علی دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے تم دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفا کے بھائی ہو پیارے علی کو حضور نے بھائی کہا پیارے علی کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لو پیار حبیب کے سفا کی گزانی کر لو کہ پیارے علی نے جب بھی حضور کو پکارا یا رسول اللہ کہہ کے پکارا یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا آنکھوں کی کنڈک کہہ کے پکارا دل کا سکون کہہ کے پکارا پیارے مصطفیٰ جنہیں بھائی کہے وہ حضور کو بھائی کہہ کے نہیں پکار رہے اور چوتھویں صدی کا کڑا ہوا مولوی یہ کہے کہ جس کی شکل مرداد کی طرح ہو کہ ماد اللہ میں حضور کا بھائی ہو اور حضور میرے بھائی ہے اس کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ بولی اس شکان کی نہیں ہے حضور کا عاشق کبھی بھی یہ بولی نہیں بولی ہو سکتا ہے اللہ حکر تو دنیا اور آخرت میں حضور کریم السلام نے علی کو اپنا بھائی کہا ام فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا منافق حضرت علی سے محبت نہیں کرتا اور مسلمان حضرت علی سے نفرت نہیں کرتا حضرت علی فرماتے مجھ سے خود حضور نے فرمایا مجھ سے عہد فرمایا کہ مجھ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن اور مجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق اب یہ دو حدیث کو سامنے رکھو کہ مناسب حضرت علی سے محبت نہیں کرتا مسلمان حضرت علی سے نفرت نہیں کرتا یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو اپنے دماغ میں تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ گویا حضور نے علی کو ایمان کی کسوٹی کہا ایمان کا پیمانہ کہا آج اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے وہ مومن ہے یا نہیں ہے تو وہ اپنے دل میں کھاتے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے اگر علی کی محبت ہے تو ایمان ہے اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا صرف دعوی محبت کا ذکر نہیں کیا بلکہ سچی محبت کا ذکر کیا کوئی شک علی سے محبت کو تو دعویٰ کرے مگر علی کے دوستوں سے نفرت کرے ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم عثمان غنی حضرت امیر معاویہ ان سے معلّا نفرت کرے علی کی اسباس سے نفرت کرے علی کی اولاد سے نفرت کرے تو یاد رکھیے گا یہ شخص منافق ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے علی سے محبت ہے مگر علی کے گھر والوں کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے اللہ اکبر ہم سنیوں کا بیڑا پارہ ہمارے دل میں علی کی محبت بھی ہے اور صحابہ کی محبت بھی ہے کہ ہم جو ہے کشتی میں سوار ہیں اور صحابہ گراف جو ہدایت کے سارے ہیں ہم ان سے روشنی لے رہے ہیں اور ہمارا سفر جنت کی طرف ہو یا روا دبا ہے انہوں نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر محمد اور علی سے نفرت نہیں کرے گا مگر مناسب آگے بڑھتے ہیں حضور نے فرمایا انا دار الحکمت و علی جابوہ میں حکمت کا شاعر ہوں میرا علی اس کا دروازہ ہے ایک جگہ حضور نے فرمایا انا انادار الحکمت ایک جگہ حضور نے فرمایا انا میں کلین میں وہ علی جن بابوا میں علم کا شاعر ہو میرا علی اس کا دروازہ ہے ایک جگہ میں میڈیا پر تھا ایک کٹمل مجھ سے کہنے لگا اور आप آپ سمجھتے ہو گے وہ کھٹمل کہنے لگا اس وقت بردستہ اس نے کہا دیکھو حضور نے علی کا مقام کتنا بلند کیا کہ حضور نے فرمایا نا में वाली والی جن हा میں ان کا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے میں نے کہا یہی تو تمہارا قصور ہے باقی الفاظ تم بھول گئے حضور نے ایک جگہ یہ بھی تو فرمایا میں علم کا شہر ہو میرا بکر اس کے ستون ہے میں علم کا شہر ہو میرا عمر اس کی دیواریں ہے میں علم کا شہر ہو میرا عثمان اس کی چھت ہے انامت ہی نہ میں علم کا شہر ہوں میرا علی اس کا دروازہ ہے تم نے دروازے کو یاد رکھا دیواروں کو بھول گئے سوتونوں کو بھول گئے چھت کو بھول گئے بابا ان کے بغیر مکان کیسے مکمل ہو سکتا ہے تو گویا فرمانا یہ چاہتے ہیں پہلے ان کی محبت کا مکان اپنے دل میں بسا لو پھر اللہ اور اس کی رسول کی محبت تمہارے دل میں ہو جائے گی انامتی نتل علم والی جن بابو میں علم کا شاعر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے اللہ اکبر اب یہاں پر ایک بات میں بڑی عرض کرتا ہوں محبت کی اور ہر موقع پہ ارض کرتا ہوں خارجی مولا علی کرم اللہ بل کریم کے پک کے دشمن تھے ایک جگہ پر گیارہ فارجی جمع ہوئے اور انہوں نے میٹنگ جب ہوئی تو بات یہ سہر اور آئی کہ حضرت علی فرماتے کہ حضور نے فرمایا انا مدینہ طویل میں والی جو بابوہ میں علم کا شاعر ہوں میرے علی اس کے دروازے ہیں تو جب حضرت علی علم کا شاعر ہیں تو علم کی بے شمار باتیں جانتے ہوں گے چلو ہم حضرت علی کے پاس ایک سوال لے کے جاتے ہیں اور وہ ایک سوال ہونا چاہیے ایسا کہ جس پہ سب متفق ہو کوئی سوال ایسا نکالو ہم پوچھیں وہ جواب دیں ہم دلیل پوچھیں اگر وہ سب کو ایک ہی دلیل دیں گے تو ما ذلہ ہم شریف کو نہیں مانیں گے سب کو الگ الگ دلیلیں دیں گے ہم اس صدی شریف کو مان دیں گے کیا سوال ہے بہت کرو گھنٹوں بیٹھنے اور سوچنے کے بعد ایک سوال نکالا افضل افضل ہے اس کو لیا وہ جاتے ہیں ایک ایک آدمی جائے گا ایک ایک کر کے حضرت علی سے پوچھتے ہیں وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ علم مفضل ہے ہم کہیں گے دلیل دو وہ دلیل دیں گے دوسرا جائے گا تیسرا جائے گا اس طرح گیارہ جائیں گے سب کو ایک ہی دلیل دی معذلہ حضور کی اس حدیث کو نہیں مانیں گے الگ الگ دلیلیں دی ہم اس حدیث کو مانیں گے آگے جناب اپنے ذہن میں پلانے کیے ہوئے ایک آدمی خارسی حضرت علی کے پاس آیا علم مفضل ہے جمال فرمایا علم افضل ہے دلیل دیجیے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے مال قارون و حامان کی میراث چلا گیا دسوں اپرادھ نے پوچھا کیا دلیل دی یہ دلیل دی. دوسرا جائے دوسرا آیا علم افضل ہے یا مال فرمایا علم دلیل دیجیے مال کی تم حفاظت کرتے ہو جبکہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے واپس آ جائے کیا دلیل دی یہ دلیل تیسرا آیا علم افضل ہے یا مال اور علم افضل ہے دلیل دیجیے اور علم خاص دوست کو دیا جاتا ہے مال حرکت و ناقص کو دے دیا جاتا ہے دوست دشمن سب کو دے دیا جاتا ہے یہ دلیل ہے چوتھا آیا علم افضل ہے یا مال اور علم افضل ہے دلیل دیجیے مال خرچ ہونے سے کم ہوتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے چلا گئے ایک اور آیا پانچ وقت علم افضل ہے یا مال اور علم افضل ہے دلیل دیجیے پر صاحب علم بزرگی اور عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے جبکہ مالدار کو لوگ کنجوس بھی کہہ دیتے ہیں بکیل بھی کہتے ہیں چلا گیا چھٹا آ گیا علم افضل ہے یا مات اور علم دلیل دیجیے روز محشر مالداروں کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا جبکہ حضور کی امت کے علماء لوگوں کی شفاعت فرمائی چلا گیا ساتھ میں آیا علم افضل ہے یہ مات اور علم افضل ہے دلیل دیجیے اور جب مالدار مر جاتا ہے اس کا ذکر بھی اس کے ساتھ سفل ہو جاتا ہے عالم زندہ رہے تو اس کے علم کے چرچے ہوتے ہیں وہ قبر میں چلا جائے تو اس کے علم کے چرچے ہوتے ہیں آج حضور قوت آدم کے چرچے نہیں ہیں غریب نواز کے چرچے نہیں ہیں بابا فریف کے چرچے نہیں ہیں آلم حضرت کے چرچے نہیں ہیں باقی یسن حضرت علی کرم اللہ فض ال کریم کی بات سو فیصد درست ہے آٹھواں آیا علم افضل ہے یا فرمایا علم افضل ہے دلیل دیجئے پر مایا مالداروں کے دشمن بہت ہوتے ہیں علما کے دوست بہت ہوتے ہیں چلا گئے نواں آیا علم افضل ہے یا مال پرمائے علم افضل ہے دلیل دیجیے فرمایا علم سے دل نرم ہوتا ہے مال سے دل سخت ہوتا ہے دسواں علم افضل ہے, ہے دلیل کیجیے فرمایا مال اگر زیادہ عرصے پڑا رہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے علم کتنے عرصے رکھا رہے وہ سیدھا نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا گیارہواں آیا علم افضل ہے یا ماض فرمائے علم افضل है دلیل दीजिए فرمایا صاحب مال مال کے غرور میں دعوت خدائی کر سکتا ہے لیکن عالم ہمیشہ آخری کو اختیار کرتا ہے ان کے ساری کو اختیار کرتا ہے گیارہ افراد جمع ہو گئے ہم نے یہ بات سلیکٹ کی تھی اور یہ بات بالکل ہوئی گیارہ کے گیارہ افراد آئے حضرت علی سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے کل میں طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرت علی سے کہنے لگے کہ حضور ہماری یہ پلاننگ تھی یہ سوچا ہوا تھا اب میرے مولا جی کا جواب سنو فرمایا جب تک میری زندگی ہے تم یہ سوال مجھ سے کرتے رہتے خدا کی رسم ہر جواب میں میں تمہیں الگ الگ دلیلیں دیتا چلا جاتا صرف یہ گیارہ دلیلیں میرے پاس نہیں ہیں تم مجھ سے سوالات کرتے رہتے میں تمہیں ہر سوال کے جواب میں الگ الگ دلیلیں دیتا چلا جاتا اللہ اکبر یہ چاند ہے حضرت علی کرم اللہ وزول کریم کے حضرت علی کرم اللہ وزال کریم سے متعلق ایک اور بڑی پیاری حدیث شریف میں نے ایک جگہ پہ پڑی اور اس کو نوٹ کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ کو جریف فرماتے ہیں میں بیمار تھا تو حضور میرے پاس تشریف لائے میں کہہ رہا تھا غور سے سنیے گل بات میں کہہ رہا تھا الہی اگر میری موت آ ہے تو مجھے چین دے اگر ابھی دیر ہے تو مجھے سہت دے اگر امتحان ہے تو مجھے صبر دے دعا سنیے الہی اگر میری موت آ گئی ہے تو مجھے چین دے دیر ہے تو مجھے صحت دے امتحان ہے تو مجھے صبر دے حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو کہا دوبارہ کہو تو آپ نے دوبارہ الفاظ دھو رہا ہے پھر حضور کریم علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے مولا علی کو ٹھوکر ماری اس کے بعد کہا اللہ انہیں آفیت دے الہی انہیں شفا دے حضرت علی کرم اللہ ویم فرماتے ہیں بس حضور کی ٹھوکر لگنا تھی اس کے بعد وہ بیماری میرے وجود میں نہیں آئی وہ بیماری میرے وجود میں نہیں آئی اللہ اکبر بات مرتبہ صوفیہ بھی جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے ٹھوکر مارتے ہیں. صوفیہ بھی جو ہے اس کو ٹھوکر مارتے ہیں ایک جگہ میرے آدھا حضرت اس کے رسول میں ڈوب کے لکھتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور اے میں لگا کی کر اسے بتا کے یوں فرماتے دل کو فکر ہے دل پوچھتا ہے کہ حضور مردے کیسے دلاتے ہیں یا رسول اللہ آ جائیے دل پہ ٹھو مار دیجئے دل جاری بھی ہو جائے گا اس کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا فرماتے دل کو ہے فکر کس طرح مردے چلاتے ہیں حضور ایسے بدا الگ آتی ٹھو کر اسے بتا کے یوں بتا دیں آپ کے دل ایسے زندہ ہوتا ہے دل ایسے جاری ہوتا ہے اللہ اکبر یہ شان ہے حضرت مولا علی کرم اللہ عجول کریم کی اللہ تعالیٰ نے میرے مولا علی کو جو عقل شریف عطا فرمائی خدا کی قسم یہ میرے مولا علی کا حصہ ہے حضرت علی کرم اللہ عجول کریم کی اگر آپ فیصلے پڑھے اور فیصلے دیکھے کہ مولا علی کرم اللہ عجول کریم کس طرح سے فیصلے کیا کرتے تھے اور آپ کی عقل مبارکہ کس طرح نتیجے پہ, پہ پہنچ جاتی تھی تو بندہ حیران ہو کر کے رہ جاتا ہے ایک موقع پہ کسی نے کہا تھا میں نے ایک جگہ پہ پڑھا اس نے کہا کہ اے علی آپ نے حضور کی ظاہری حیات میں فیصلے کیے اور جب حضور کا وصال ہوا تو اب بھی آپ فیصلے کرتے ہیں لیکن یہ فیصلے پہلے فیصلوں کی بانسبت بڑے شاندار ہیں آپ فوراً رزلٹ نکال لیتے ہیں نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے فرمایا میں بہت اچھا سوال کیا جب حضور کریم علیہ السلام کو غسل دیا جا رہا تھا وفا شریف کا تو میں غسل دینے والوں میں شامل تھا جب ہم نے غسل دے لیا تو میں نے دیکھا کہ پانی کی کچھ تری حضور کی مقدس بھگو پہ موجود تھی دل میں خیال آیا کپڑے کے ذریعے سے اس پانی کو سکھا دیا جائے محبت سامنے آ گئی آخری خطرات ہے علی جو جس میں رسول سے لگے ہوئے ہیں کپڑے سے سکھاتے ہو ارے اپنے ہوڈ لگا کے اس پانی کو چوس لو فرماتے آگے بڑھا اور اپنے ضب لگا کے پانی کو چوس لیا یہ اسی کی برکت ہے کہ انداز قبار قبطال نے میری عقل شریفہ کو اتنی پختگی عطا فرما دی ہے اللہ اکبر تو حضرت مولا علی کرم طاخ کریم جو ہے وہ فوراً نتیجے پہ پہنچ جایا کرتے تھے ایک موقع تھا ایک فیصلہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میرا حافظہ ساتھ دے تو ایک موقع تھا ایک نوجوان حضرت علی کے پاس آیا آنے کے بعد چینل لگا حضور میری ماں نے مجھ کو بچپن سے پالا میں بڑا ہو گیا ہوں اور میں ماموں کی بور میں بھی کھیلا ہوں آج میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ تو میری اولاد نہیں ہے اور ماموں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری بین کماری ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے حضور میرا فیصلہ فرما دے مولا علی کرم اللہ بجول کریم نے فرمایا اپنی ماں کو لاؤ اپنے ماموں کو بھی لے گیا تو اس کی ماں بھی آ گئی اور اس کے ماموں بھی آ گئے حضرت علی کرم اللہ عبد کریم نے پوچھا ہے عورت یہ تیرا بیٹا ہے اس نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے میں تو کماری ہوں میری شادی نہیں ہوئی اس کے بائیوں سے پوچھا یہ تمہاری بہن شادی شدہ ہے بائیوں نے کہا نہیں یہ آدمی ایسی غلط الزام لگاتا ہے یہ اس کا بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی گواہ ہے جی ہاں چالیس آدمی اس کے گواہ ہیں چالیس آدمی پیش کیے جائیں وہ چالیس آدمی پیش ہو گئے لیکن مولا علی کی نگاہ ولایات تو کچھ اور دیکھ رہی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جھوٹ کہہ رہے ہیں مولا علی نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد نہیں ہے اب دیکھیے اکل شریفہ تمہارے کورٹ کے اندر اگر بندہ جائے تو بابا وہ جج ہڑتال پہ گئے ہوئے ہیں سارے وکیل ہڑتال پہ گئے ہوئے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں کا نظام جب میں دیکھتا ہوں تو اگر پیدا ہونے کے فوراً بعد کیس بنے تو شاید مثال سے ایک دو دن پہلے کیس جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے جہاں اس بندے نے یہ کام کیا ہونا ہو, زندگی تھب جاتی ہیں کیس حل ہو کے نہیں دیکھ سکتا لیکن عدالت بڑی ترقی کر رہی تھی اگر آپ دیکھیں پچھلے واقعات کو تو عدالت نے بڑی جو ہے بڑی جدوجہد کی عدالتی معاملات میں وکیلوں نے اور ججوں نے اور بڑے متحد ہو کر کے وکیل چلے اور جج چلے اور بہت سارے معاملات اور اس کو پورے دنیا کے میڈیا نے بھی کورج دی اور بہت سارے معاملات وکیلوں نے ایسے کر دیے کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا تھا اور اسے ہم کو سبق لینا چاہیے سارے سنیوں کو سبق لینا چاہیے ایک چیف جسٹس کو ہٹایا وکیلوں میں اتحاد پیدا ہو گیا ججوں میں اتحاد پیدا ہو گیا ہمارے یہاں سارے نکل پارک ہوا ساٹھ باسٹھ آدمی شہید ہو گئے مگر سنیوں میں اتحاد پیدا نہیں ہوا ہمارے کولما میں اتہاس پیدا نہیں ہوا بابا لوگ کوٹو کے لیے لڑتے رہے لوگ بابا لوگ بابا اس کے معاوضے کے لیے لڑتے رہے کہ اتنی رقم مجھ کو دی جائے اتنی رقم جو ہے وہ مجھ کو دی جائے تو جو قوم سات آدمیوں کی موت کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہ ہو سکے تو وہ قوم پھر کیسے جمع ہو سکتی ہے لیکن ہاں میں تمہیں بتاؤں نوجوانوں میں میں ہمت دیکھتا ہوں نوجوانوں میں جذبہ دیکھتا ہوں میری قوم کے نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہو قوم کے نوجوان چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی موومنٹ بنے کہ یار رسول اللہ کی سداؤں سے پورا پاکستان گونج اٹھے پورا کرا کے رسول اللہ کی سداؤں سے گونجنے لگ جائے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان ہم سے مانگ کیا رہا ہے ہمارا نوجوان ہم سے کیا چاہ رہا ہے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اے میرے مطلب سے تعلق رکھنے والے علماء آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے خدا کے لیے اس محبت کو برقرار رکھنا ہے تو سارے علماء سارے علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں کہ جو رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے ایک نقطے پہ اگر سب جمع ہو گئے تو یقین جانے اہل سنت پر جماعت ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے اہل سنت پر جماعت کے اندر جو جذبہ اور جو جنون ہے یہ جذبہ اور جنون کسی اور مکتب فکر کے ماننے والے لوگوں کے اندر نہیں ہے آج پر قسمت یہ ہے ہمارے پاس کوئی قائد نہیں ہے ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے ہر سنی جس کے پاس پانچ آدمی ہے وہ لیڈر بنا ہوا ہے تو بابا کیسے یہ قوم ترقی کر سکے اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے اللہ کبار و تعالی ہم سنیوں کو ہمت اور استقامت عطا فرما دے اللہ اکبر حضرت مولا آگی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے اس نے کرنا ہی جھوٹ بولتا ہے میری تو شادی نہیں ہوئی ماں اس کی بھائیوں سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے ہم نہیں جانتے گواہ ہیں اس کے جی ہاں چالیس آدمی آ گئے یہ گواہ ہیں. حضرت علی نے فرمایا توں کیا کہتا ہے نوجوان کہا میں اس کا بیٹا ہوں تم کیا کہتی ہے عورت یہ میرا بیٹا نہیں ہے فرمائے ٹھیک ہے اس عورت سے کہا تیرا ولی کون ہے یہ میرے بھائی میرے ولی ہے اس کے بھائیوں سے کہا میں اگر تمہاری یہ بہن جو شادی شدہ نہیں ہے اس کا میں نکاح کرا دوں تمہیں کوئی حرج ہوگا کا نہیں حرج ہوگا فرمائے سنو اس نوجوان سے میں تمہاری بہن کا نکاح کرواتا ہوں اور میں اس نوجوان کو دو نوجوان سے کہا یہ چار سو چنم اس عورت کی جوش میں ڈالو تمہارا نکاح اس سے ہو رہا ہے. ہے کیا بیٹے اور وہاں کی شادی بھی ہوتی ہے مول علی کرم اللہ کریم نے فرمایا, پہلے میں یہی تو پوچھ رہا تھا اللہ دیکھیے مول علی کرم اللہ عبد ال کریم کس طریقے سے فیصلے کے جو ہے وہ نتیجے پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں ایک موقع पर ایک جھگڑا پیدا हो گیا एक बच्चे के बारे में एक کہتی मेरा بیٹا है دوسریٹی کہ یہ میرا بیٹا ہے پاکستان کی عدالت میں لے کے آؤ وہ مر جائے گا مرنے کے بعد شاید فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا کس کا تھا مولا علی کرم اللہ بجول قریب کوئی گواہ موجود نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا بڑا غور و فکر کرنے کے بعد کہا کمبر جو آپ کا غلام تھا جی حضور اس بچے کو تخت پہ لٹا دو تلوار لے کر کے آؤ تلوار لائی گئی جو اس بچے کی حقیقی ماں تھی یہی جی تو دیکھنا چاہتے تھے مولا علی اس نے کہا حضور تلوار کا کیا کریں گے پرما بیچ میں تو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں ڈر تم لے جانا ٹانگے یہ لے جائے گی بیٹا تم دونوں کو مل جائے گا جو حقیقی ماں تھی وہ رونے لگ گئے آ وہ زاری اس نے شروع کر دی کہا حضور اس کو ٹکڑے نہیں کریں یہ بیٹا اسی کا ہے آپ اس کو دے دیں مولا علی نے جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور دوسرے کو دیکھا کہ وہ پیڑھ بند کے بیٹھی ہوئی ہے پرما یہ عورت کے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے یہ اس معاملے میں حق پر ہے یہ عورت جھوٹ کہہ رہی تھی تو اس کو مولا علی نے سزا دی اور اس کو بیٹا جو ہے اس کو واپس کر دیا تو بغیر کسی گواہ کی حضرت مولا علی کرم اللہ کریم نے اس معاملے کو نمٹایا اللہ مولا علی کی بڑی شان ہے ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ کریم صبح بیدار ہوئے نماز کے بعد غلام سے فرمایا فلانی گلی میں جاؤ وہاں پر تم دیکھو کہ ایک عورت اور ایک آدمی آپس میں لڑ چڑ رہے ہوں گے دونوں کو لے کر کیا؟ دونوں آ گئے. فرمایا کیوں لڑ رہے تھے رات بھر تمہارا جھگڑا کیوں جاری رہا عورت نے کہا کہ رات میرا اس سے نکاح ہوا اس لڑکے نے بھی کہا کہ میرا اس عورت سے نکاح ہوا اس خاتون سے لیکن عجیب سی نفرت ہم دونوں کے دل میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم دونوں کا میلان نہیں ہو رہا ایک دوسرے کی طرف اس کے دل میں بھی نفرت ہے اور میرے دل میں بھی نفرت ہے مولا علی نے دربار کو خالی کیا اس کے بعد اس عورت سے کہا اور نوجوان سے کہا تم دونوں کھڑے رہو اور اس عورت سے کہا کہ جو میں پوچھوں گا سچ سچ کہنا فرمایا جی جی ہاں والد کا نام یہ ہے جی والدہ کا نام یہ تھا جی تو اپنے چچا کے لڑکے پہ عاشق تھی جی ایک مرتبہ باہر نکلی اس نے جنا کیا جی جس کی وجہ سے تو حاملہ ہو گئی جی تیرے پیٹ میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا جی ہاں اس لڑکے کو تم نے ایک کچرے کے پاس پھینک دیا جی ہاں کچرے کے پاس پھینکنے کے بعد جب تم نکلے تو تم نے دیکھا کہ ایک کتا آ گیا ہے اور وہ کتا تمہارے بچے کو سون رہا تھا یہ نقصان نہیں پہنچا دے تو بڑا سا پتھر اٹھا کر کے مارا تو تیرے بچے کے سر پہ لگا جی ہاں خون نکلنے لگا تھا جی ہاں اپنا کپڑا پھاڑ کے تم نے اس کی پٹی کی جی ہاں پٹھی کی چادر اٹائی فرمائے دیکھ اس کی پیشانی پہ چور کا نشان ہے یا نہیں جی ہے فرمائے یہ تیرا بیٹا ہے جو زنا سے پیدا ہوا تھا یہ تیرا بیٹا ہے کہ جو زنا سے پیدا ہوا تھا اس کو لے جا یہ تیرا شور نہیں بن سکتا مولا علی کرم کرمل وزود کریم کی جگہ اللہ وقت کہاں تک دیکھ رہی ہے جنگ سفین کا موقع ہے حضرت علی کرم کرمل وجود کریم آخری ایک تو بات رکھ کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں جنگ سفین کا موقع مول علی کرم اللہ وجود کریم کو پیاس لگی آپ نے غلاموں سے کہا کہ پانی تلاش کرو غلام ترخت کرتے کرتے آگے بڑھے پانی نہیں مل رہا تھا ایک گرجا گھر نظر آیا گرجا گھر کے راہب سے پوچھا پوپ سے پوچھا کہ یہاں پانی کا چشمہ کہاں ہے اس نے کہا کہ یہاں سے سات آٹھ میل دور آپ جائیں گے تو پانی کا چشمہ ہوگا غلاموں نے کہا کہ حضور پانی کا چشمہ سات آٹھ میل دور ہے فرمایا نہیں یہاں رک جاؤ اس جگہ کو کھو دو جگہ کھو گئی بڑا سپتر دکھائی دیا فرمائے اس کو اٹھاؤ انشاءاللہ اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ نکلے گا غلام اندر داخل ہوئے پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پتھر اپنی جگہ سے کس سے مص نہیں ہو رہا مولا علی نے اپنی آسانی نے مبارکہ چڑھائی اور آئے آپ گڑے کی طرف اپنے دونوں ہاتھ مبارکہ نیچے ڈالے پتھر کو اٹھا کے مولا علی نے ایک طرف رکھ دیا اللہ اکبر میٹھے پانی کا چشمہ نکلا پانی پیا غلاموں نے پانی پیا مشکلوں میں بھرا جانوروں کو پانی پلایا پرمائے اس پتھر کو واپس یہاں رکھ دو رکھ دیا گیا ہے وہ راہڑا توڑا, توڑا آیا اس کو جب پتا چلا کہنے لگا آپ نبی ہیں فرمایا نہیں فرشتے ہیں نہیں پھر آپ کون ہیں میں نبی آخر الما حضور محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تاماد ہوں اس نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا مسلمان ہو گیا مولا علی نے فرمائے اتنے زندگی گزاری اب تم نے اسلام قبول کیا اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا حضور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہاں جو قانون کا چشمہ جاری کرے گا یا تو وہ نبی ہوگا یا وہ فرشتہ ہوگا یا پھر نبی کا داماد ہوگا حضرت علی رونے لگے اور ہچکیاں بن گئی اور کہنے لگے دیکھو اللہ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ میری عظمت کے چرچے اللہ نے ان کی کتابوں میں بھی کیے ہوئے ہیں اللہ اکبر یہ شان ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی سترہ رمضان المبارک یا انیس رمضان المبارک کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجول کریم پر ابن ملجم جو خارجی تھا اس نے حملہ کیا کہ اس نے اندھیرے میں پجر کے وقت تلوار ایسی ماری کہ آدھی پیشانی تک تلوار چلی گئی لیکن اس کے باوجود مولا علی کرم اللہ وجول کریم تین دن تک حیات رہے ساری وصیتیں فرمائی اپنے شہزادوں کو نصیحتیں فرمائی اس کے بعد مول علی کرم اللہ وجول کریم اکیس رمضان المبارکہ کو اس دنیا فانی سے جو ہے شہادت کا عظیم مرتبہ لے کے دنیا فانی سے پردہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے مولا علی کرم اللہ حج کریم کے مزار شریفہ پر رحمت و <سؤال> افغان کی بارش نازل فرمائے کل جلدی آئیے گا ان اللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود پر واقعات کربلا پر ان اللہ تبارک و تعالی ہم جو وقت ہے کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس طرح تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے آج جو حالات ہو گئے ہیں کہ وہ واپس قیدیت سے گھر بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا تو گھر والوں میں ایک ٹینشن ہے اور خاندان کے بزرگوں میں بھی ہر گھر میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ٹینشن کی کیفیت پیدا ہے تو جو محفوظ سبق ہمارے ہم پاس ہوگا ہم بات باتوں کو چھوڑتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ شاء تعالی تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے آپ سارے سنی نوجوانوں کو میں کتنے ساتھی آئے ہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان حالات میں بھی اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور امام یہاں مقام کی محبت میں آپ آئے ہیں اور سب سے کہتا ہوں یہ جتنے بھی نوجوان یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں سنی نوجوان ان سے آپ تعاون فرمائیے یہ جو چیکنگ کرتے ہیں آپ کو اس میں شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے تو بڑے فخر سے چیکنگ کرواتے ہیں جب اپنی مجلس میں آتے ہیں تو ہمیں چیک کر رہے کیا ہو گیا تم کو مشرف کے رشتہ دار ہو میں چیک نہیں کیا جائے ہم کو چیک کیا جا رہا ہے ہماری تلاشی نہیں جا رہی ہے ہم تو اسی مسجد میں پانچوں نمازوں میں ہوتے ہیں یہ دور جو چل رہا ہے یاد رکھو یہ استعمال کرنے کا دور چل رہا ہے یہ استعمال کا دور چل رہا ہے کیا آپ میرے کو جانتے ہیں کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا جا کے ساتھ ساتھ کو دیکھو اور پیچھے سے ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ دبا دیا گیا تو یاد رکھو کہ یہ دور استعمال کرنے کا دور چل رہا ہے تو اگر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ سب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعبون کریں اللہ تعالیٰ ہم سارے سنیوں کے اندر محبت پیدا فرمائے پیار پیدا فرمائے اخلاص پیدا فرمائے حسد سے ہم لوگوں کو بچائے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی وناظر ہو کھڑے ہو جائیے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم اور مختصر سی دعا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و ابنه الكریم و علیہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مولایا صلی و سل دا ایمل ابدن اللہ حوی دیکا خورل خول کے کل لی مولایا سالی و سل دا ایمل ابدن اللہ حبی دیکھا خورل خول کے کل لی جیو نمبی مولا سلیم دئی مل آبدی کا موہم دل سل کلینی ولفنی کوئی مین اور مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفا أتو كل حول من الأهوال مكتاهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك کول کی کل لی کم ابروسی بم تیرا تو اتل تاری بم لم مولا سال و سلیم دبدن الا دیکا فرل خل کے کل لی بکریو مر ون علی ون اتم نل کر صلی و سلم دئی ملا ہیکا کوئر لو خل کی کل لی یا ربی بل مست نب فر ن گا یا وسی کر می بل سيدانا وغفر لنا ماما دايا وسيعا الكرام مولايا صلي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صلي وسلم وبارك عليك sakne kar وکین آداب القبری وکین آداب الحشری وکین آداب الطعین وکین آزاد المیزان مولان کریم ہماری آج کی حاضری کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول مزور فراہ جو کچھ تیرے نیز بندو حضرت سیدنا عثمانی غنی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ کریم اللہ ان کا ذکر ہوا مولا کریم اس ذکر کو اپنی بار میں قبول منظور فرما ان کے نالین کے صدقے ایسی محبت چیتی ان کے قلوب میں تھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما مولائے کریم ان کے نالین کے صدقے ہمیں دنیا اور آثرت میں کامیابی و کامران بھی مولانی کریم ہمارے ضامنوں کو بے کر دے ہماری سیرت کو پر نور کر دے ہمارے چہروں کو پر رونق کر دے ہمارے قلوب کو نورانی بنا دے گناہوں سے پاک و صاف زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما سارے سنی مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما ہمارے بکرے ہوئے علماء کو ایک فارم پہ جمع کر دے عوام اہل سنت کو ایک فارم پہ جمع کر دے ہمارے دنوں سے حسد کو نکال دے بخ کو نکال دو اینات کو نکال دے ایک سنی مسلمان کو دوسرے سنی مسلمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے پر پردے رکھنے کی تو اپنی کتھا فرما محمد المدني للجودي والكرم والحي وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي كر ب العزه يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم